اے رسول اللہ وعلیٰ علی کا وا صحابی کا یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ علی کا وا صحابی کا یا نور اللہ فرمانے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اوپیر اسلامی بھائی الحمدللہ عزوجل سلسلہ لبیک یعنی میں حاضر ہوں کے ساتھ ہم بھی حاضر ہیں اور انشاءاللہ عزوجل حسب معمول کچھ ہی دیر کے بعد دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کے نگران حاجی محمد عمران مدعی انشاء اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارا پرٹیکولر موضوع ہے آج لٹریچر لٹریچر موضوع ہے ہم کیا پڑھتے ہیں کیا ہمارے جو ہے کتب رسائل اخبار میں چھپ رہا ہے کس قسم کے چھپ رہے ہیں اور کس قسم کی پرنٹنگ ہو رہی ہے پبلشنگ ہو رہی ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہمارے بڑوں کے ہاتھوں میں کیا پہنچ رہا ہے اور اس سے بھی پہلے یہ کہ مطالعہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے کوئی لٹریچر ہمارے ہاتھوں میں پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے پھر اس کی احتیاط کیا ہیں اور ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں اس کی مختلف ڈائمنشن جو ہوں گی انشاءاللہ شاء سلسلے میں شامل رہیں گی اردو معمول اسلامی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ گفتگو میں بھی شریک رہیں گے اس سلسلے میں مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے اور بہت ہی پیاری مدنی کسوٹی بھی ہوگی اور اشار کی تکرار ہوگی نگرانے شورہ سے ایک لفظ بھی پوچھتے ہیں وہ بھی ہوگا کچھ ویڈیو سوالات ہیں کچھ آپ کے کال ہوں گی کچھ آپ کے ٹیکسٹ میسیجز ہوں گے انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ آنے والے آپ کے تاثرات اور ٹیکسٹ میسیجز جو ہوں گے وہ بھی نگرانی شعرا کے سامنے رکھیں گے اس پہ رہنمائی لیں گے مدنی پھول لیں گے اور ان شاء اللہ اس حوالے سے بھی ہم رہنمائی لے کر اس پہ عمل کرنے کی نیت بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. آج کے سلسلے کا جیسے کہ آپ نے موضوع سنا اب اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں ہوں گے تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم سلسلے میں شامل بھی کریں گے آج کا موضوع کیا ہے انشاءاللہ کچھ اس کی طرف بڑھتے ہیں باپو آپ کیا کہیں گے آج ہم نے موضوع رکھا ہے لٹریچر اس پہ آپ کیا کہیں گے جی ماشاءاللہ یہ موضوع کی جانب بھی آتے ہیں میں ناظرین کو ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے بارے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام کریں یا نہیں کریں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو کہتے ہیں کہ چلیں کسی بڑے سے معلومات دیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل آپ کے لیے ایک ایسا سلسلہ لے کر آیا ہے جس کا نام ہے لبایک اور یہ لبائک کون کہتا ہے یہ نگران شورا آگے فرماتے ہیں لبائک میں حاضر ہوں ہمارے سوالات ہوتے ہیں تو کیا ہی اچھا ہو کے یہاں پہ چار نہیں پانچ ابھی تو تین ہیں انشاءاللہ شاء چوتھے بھی آ جائیں گے اور پانچ میں آپ ہوں گے آپ کسی چیز کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا نگران شورا اس بارے میں کیا کہتے ہیں اب یہ کہ نگران شورا آپ کو ایک مشورہ دے دیں کہ میری رائے یہ ہے آپ اس انداز سے کام کریں تو کتنا اچھا ہو جائے گا کہ ہاں جی ہم نے نگرانی شورا سے مشورہ کیا تھا تو آپ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں کوئی ایسی بات ہے کہ جو بہن سے نکل نہیں رہی ہے کوئی پریشانی کا آپ حل چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کال کیجیے ہم آپ کی کال سلسلے میں شامل کریں گے اب جلدی جلدی ہمیں کالز بھی ریکارڈ کرواتے رہیے اور جیسے کہ موضوع ہے اب اس موضوع پر بھی آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ موضوع کے حساب سے کال ہوگی تو زیادہ اچھا لگے گا ورنہ جو ہے موضوع تبدیل سے تبدیل ہوتے چلے جائیں گے تو میرا تو ایک مشورہ یہی ہے کہ آپ کال کیجئے تو موضوع کے حساب سے کال کیجئے تو سننے والوں کو بھی اچھا لگے گا جی عبد الواجد بھائی سلسلے میں آپ کو جی. بھی خوش آمدید جی جی بڑی نوازش آپ کی الحمدللہ لٹریچر جو موضوع ہے نا بہت وسط رکھتا ہے بہت وسیع ہے اور اس کی مختلف ڈائمینشنز جیسا کہ مہروج بھائی نے بھی مینشن کی ہیں لٹریچر uh, کا مطلب بنیادی طور پہ کیا ہے ایک تو وہ ہوتا ہے جسے ہم ادب کے معنی میں لیتے ہیں اردو ادب ہے انگریزی ادب ہے انگلش لٹریچر یا اردو لٹریچر اور ایک لٹریچر اس کو بھی کہتے ہیں جسے ہم پڑھتے ہیں پھر اس کو دو معنی میں ڈیوائڈ ہوتا ہے صحت لٹریچر غیر صحت مند لٹریچر تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بنیادی طور پر یہ رہے گا کہ ہم صحت مند لٹریچر پہ فوکس کریں وہ لٹریچر پڑھیں کہ جس کو پڑھنے کے ساتھ ذہنی طور پر ہم جو ہے وہ آگے بڑھیں ہمارا کردار سنورے ہم جو ہے وہ صحیح عقائد کو اپنانے والے اور صحیح عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی نے پہلے دن سے اس چیز پہ فوکس کیا اور پھر ہمارے ہاں ایسا لٹریچر مسلسل پبلش کیا جا رہا ہے کیا جاتا رہا ہے کہ جس کو پڑھ کے الحمدللہ اسلامی بھائی سنت کا پیکر بن جاتے ہیں اس لٹریچر کو پڑھنے کے بعد وہ آقد عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور اس کے پیارے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے پہ چلنے کا جذبہ پاتے ہیں تو لٹریچر جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کی زندگی پر بہت دور رس اثرات چھوڑتا ہے مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ کسی بزرگ نے کہا کہ اگر میں یہ چاہوں کہ میں صحابہ کی محفل میں بیٹھوں وہ صحابہ سے پانچ چھ سات سو سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے فرماتے کہ اگر میں چاہوں کہ میں صحابہ کی محفل میں بیٹھوں تو میں وہ کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں وہ لٹریچر پڑھنا شروع کر دیتا ہوں جس میں صحابہ کے حالات زندگی ہوتے ہیں جسے حضرت عبقر صدیق کی صحبت میں بیٹھنا ہے وہ آپ کے حالات کو پڑھے آپ کے ملفوظات کو پڑھے جس نے حضرت عمر فاروق کی صحبت میں بیٹھنا ہے وہ حضط عمر فاروق کی سمانے حیات اور ان کے ملفوظات کو پڑھے جس نے حضور غوث سے پاک, پاک کی محفل اور مجلس کا لطف اٹھانا ہے وہ حضور غوث سے پاک کے حالات زندگی کو پڑھے ان کے ملفوظات کو پڑھے تو آپ <تصفح> جب لٹریچر پڑھتے ہیں تو آپ اس لٹریچر کے ذریعے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کا بدن نہیں پہنچ سکتا کیا بات ہے سبحان اللہ یہ بڑی جی یہ جی کیا بات سبحان اللہ, اللہ تو آپ پڑھتے پڑھتے پڑھتے, پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس کا آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا آپ کی ایک یہ جو گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کی صحبت آپ اختیار کریں اس طرح کہ ان کی تحریر ان کے واقعات وغیرہ مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی حاجی زمزم اتاری سبحان اللہ ہمارے رکنش پورا کہتے ہیں کہ میں بابول اسلام سنگھ سے جو ہے بابل مدینہ کراچی آ رہا تھا تو میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو بولے تھوڑی گفتگو سے تو انہوں نے گفتگو میں کیا آج کل کے جو پیر ہے نا انہوں نے جو ہے وہ بہت کام خراب کر کے رکھا ہوا ہے یہ جو پیر صاحب ہیں آج کل کے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتے تو حاجی ہمیں بتاری کہنے لگے بطور آج تھی کہ یہ نا میرے ہاتھ نہیں آئے گا تو بولا میں نے امیر سنت کا ایک لکٹریچر ایک رسالہ جو ان کو پکڑایا میں یہ پڑھیے تو بولے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اب تحریر ہے امیر اور سنت دامد برکاتہ ملالیہ کی پڑھتے رہے پڑھتے رہے بولے جب رسالہ اس نے کمپلیٹ کیا اس کو بند کیا تو ایسا پیر ہونا چاہیے جس نے یہ لکھا ہے تو تیری جو ہے اثر رکھتی ہے اچھی ہوگی تو مدینہ مدینہ ہے تو یہ کہ جس سے کہ آپ نے بات فرمائی کہ اگر آپ بزرگان دین کی صحبت اختیار کرنا چاہتے ہیں یہ کہ جسمانی تو صحبت نہیں ہے لیکن جب کوئی واقعہ پردے ہوتے ہیں تو ذہن میں بات آتی ہے نا کہ ہاں فاروق اعظم رضی اللہ صدیق اکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پرانے مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے مکہ مکرمہ تذکرہ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں مکہ مکرمہ یا پھر مدینہ منبرہ تو پھر بعض ایسے گیٹ ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ پیارے آکر صلی اللہ علیہ وسلم اس جانب تھے اب جس طرح پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نا مولود کی گھڑی ہے چلو کے گھر پر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مکان رضی اللہ تعالیٰ کا مکان علیشان حضرت عمنہ رضی اللہ عنہ کا مکان شان جہاں پیارے ولادت ہوئی تو ایک منظر بنتا ہے کہ جب اس جگہ پہ جا کے آپ کھڑے ہوتے ہیں کہ پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے گزرے ہوں گے تو آج ہم تحریر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور مزید کیا کہیں گے محروز بھائی لٹریچر کے حوالے سے جو ہماری بات ہو رہی ہے uh, عبد بھائی لٹریچر جیسا ہوگا نا آپ کی لٹریسی ویسی ہوگی جیسا لٹریچر ویسی لٹریسی اگر ہیلدی لٹریچر ہے تو ہماری لٹریسی جو لٹریسی جو ہوگی یعنی خواندگی جو ہوگی تعلیم جو ہوگی ہماری شعور جو ہمیں ملے گا وہ بھی ہیلدی ہوگا پازیٹیو ہوگا بہت اگر یہ نیگیٹو ہوگا اگر یہ نقصان دہ ہوگا تو ہماری لٹریسی جو ہوگی جسے ہم تعلیم کہتے ہیں وہ بھی نقصان دہ بن جائے گی اور ہمارا جو شعور اور عقل ہوگا وہ بھی ہمارا نیگیٹو وے میں چلا جائے گا اچھا یہاں پہ کیونکہ لٹریچر کی بات ہو رہی ہے اور ظاہر بات ہے لٹریچر تو جیسے کتاب ہے تو لٹریچر ہے لیکن یہ لٹریچر ہوتا ہے پڑھنے کے لیے لکھا جاتا ہے تو پھر تو پڑھا بھی جاتا ہے اب جب ہم پڑھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں بڑی پیاری ایک بات ہے کہ مطالعہ کا لفظ نکلا ہے طلوع سے سے طلوع آفتاب ہوتا ہے تو آفتاب ظاہر ہو جاتا ہے طلو کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا پوشیدگی سے ظاہر میں آنا ظاہر ہو جانا ماشاء. تو جب مطالعہ کرتے ہیں تو جو بات ہمیں معلوم نہیں ہوتی وہ ہم پہ منکشف ہو جاتی ہے آہ. جو بات ہم سے پہلے پوشیدہ تھی وہ اب ظاہر ہو گئی اچھا دوسری بات یہ کہ مطالعہ کا جو لفظ ہے باب مفعلہ, مفعلہ مفعلہ کے وزن پر ہے اب مفعلہ جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے باپو یہ تھوڑا ایک وہ اس طرف جانا ہے آہ. لیکن ہے بڑا مزے کا نقطہ ہے کہ اس باب پر اس وزن پر جب کوئی عربی کا سیگا آتا ہے نا تو پھر وہ دونوں طرف سے برابری چاہتا ہے جی. دونوں طرف سے برابری چاہتا ہے تو یہاں پہلے علم نے لکھا کہ لٹریچر یعنی آپ کی کتاب یا آپ جو بھی چیز پڑھ رہے ہیں وہ اور آپ کا تعلق دونوں طرف سے مضبوط ہونا چاہیے ٹھیک جی. ہے اگر آپ نے کتاب کو پکڑا اور کتاب نے آپ کو پکڑا جی. تو اب جب آپ پڑھیں گے اور جو چیز آپ کو حاصل ہوگی وہ بڑی مضبوط بھی ہوگی اور بڑی ظاہر و باہر و روشن بھی वाँ ہوگی آپ کو روشن کر دے گی اچھا اب ہم مطالعہ کی بات کر رہے ہیں عبد بھائی لیکن ہمیں اس پر غور کرنا ہے اس سے پہلے تو کہ مطالعہ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ بہت مطالعہ ہو کتنا رہا ہے اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ تدریسی کتابیں ہماری اکیڈمی کی جو ایجوکیشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہماری نصابی کتابیں سلیبس کی بکس ہوتی ہیں تو وہ بھی ہے تو لٹریچر اس پہ بھی بات ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ ایکسٹرنل جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارا سلیبس کیا ہے لٹریچر کیا ہے اور ہم تک کیا پہنچ رہا ہے اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اچھا پھر پہلے ہم کہتے ہیں کہ پہلے اتنا علم نہیں تھا حالانکہ کتابوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے پہلے کی کتابیں ہی پہلے ہی کی کتابیں ظاہر سی بات بڑی پیاری بات آپ نے کی کتابیں بھی پہلے کی ہیں اور پہلے لٹریچر جو تھا نا وہ اتنا عام نہیں تھا اس اعتبار سے کہ پرنٹنگ پریس نہیں تھے جدید آلات نہیں تھے اچھا اب تو پرنٹنگ کا بھی نظام پیچھے رہ گیا ہے میڈیا کا تو سافٹ جو کاپیز ہیں وہ آ گئی ہیں پی ڈی ایف ورژن آ گئے دیگر ورژن آ گئے تو اب تو آپ کے موبائل میں آپ کے لیپ ٹاپ میں اور آپ کے جو بھی ڈیوائس آپ یوز کر رہے ہیں اس کے حوالے سے تو اس میں کتابیں پہنچ جاتی ہیں فوراً فوراً لیکن پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے جب آپ لٹریچر حاصل کرنا چاہتے تھے اب اس کے مختلف ذرائع ہیں اگرچہ یعنی تقریر سے بھی ہوتا ہے زبان سے بھی ہوتا ہے گفتگو جو ہے یہ بھی ایک طرح کا لٹریچر ہی ہے اور یہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو پہنچ رہا ہے یا بعضوں کا سوشل میڈیا کے ذریعے جو پہنچ رہا ہے یہ بھی ایک طرح کا لٹریچر ہی ہے بہرحال کسی نہ کسی زادی میں جا کے لٹریچر میں شمار ہوتا ہے اچھا پھر دوسری چیز کیا ہے کہ تحریر اور تیسری چیز کیا ہے صحبت اچھا صحبت بھی تقریر اس میں آتی ہے تو یہ سارا لٹریچر تو موجود ہے اور پہلے بھی تھا لیکن اب اس کی فراوانی ہے بہت آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے باپو کو کوئی کتاب چاہیے باپو مجھے بولے آبد باپو مجھ سے بولے محرود فلاں کتاب چاہیے میں آپ کو موبائل کے ذریعے سے چند سیکنڈ میں وہ کتاب فری ٹرانسفر کر دوں گا فری میں اور جو ہے نا وہ آپ تک پہنچ جائے گی اور آپ کا حصول ہو جائے گا اور آپ تک ہی نہیں اگر کوئی مدینے میں موجود ہے اور مجھے مدینے سے کتاب لینی ہے تو مدینے سے مجھے بھیج دے گا کوئی مکے شریف میں موجود ہے تو مکے مکے شریف سے کتاب چاہیے میں اسے فون کروں یا پیغام دوں اور بائک بھیجوں اور وہ جو ہے وہ پی ڈی ایف ورژن یا اس کا دیگر ورژن جو ہے وہ مجھے بھیج دے گا تو یہ ہے تو بہت آسان لیکن دیکھنے میں کیا آ رہا ہے عبد العزیز آپ کے پاس بھی ایک ڈیوائس ہے آئی پیڈ ہے آپ کے پاس اس میں بھی کتابیں ہیں آپ میرا جو ہے نشانہ نہیں ہے لیکن میں ایک جرنل بات کرنے لگا ہوں کہ اب جب موبائل میں کتاب آ گئی کمپیوٹر میں کتاب آ گئی آپ کے آئی پیڈ میں کتاب آ گئی لیپ ٹاپ میں کتاب آ گئی تو فیلنگ یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب مطالعہ مطالعے کی وہ کیفیات رہی نہیں ہے جو افادیت تھی اس کی اس استفادہ کرنے کا جو انداز تھا وہ باقی نہیں رہا مطالعہ تو ہو رہا ہے لیکن وہ انداز باقی نہیں رہا اس کے وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے ایک بڑی پیاری بات ہمارے رکن شورا قاری سلیم صاحب نے کہی پچھلے دنوں انہوں نے فرمایا کہ مجھے کتاب ہاتھ میں لے کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے فلیب موجود ہو مجھے اس میں مزہ آتا ہے پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے اپنی فیلنگ شیئر کی تھی وہ بالکل ہماری پرسنل سی بات ہو رہی تھی تو اس میں نجی محفل میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایف بکس ہیں نا سافٹ اس کی جو کاپیز ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے ایسا لگتا ہے ضبط نہیں ہو پاتی ضبط جو ہے نا یعنی یادداشت میں محفوظ ہونا ان کا کہنا یہ اور میرا بھی ماننا یہی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے فیزیکلی لٹریچر آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے اب ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے لیے تو اتنا آسان ہے ان کے لیے کتنا مشکل تباہی لیکن اب جو آگے کی جو ہے نا اس طرح کی معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کتابوں کی طرف نا کم رجحان جا رہا ہے اب یہ ہے کہ پی ڈی ایف وغیرہ یہ چلتا چلا جا رہا ہے اب یہ ہے کہ بعض جیسے آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ گفتگو یہ بھی جو ہے یہ مطالعہ لٹریچر میں آ ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ بس اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ کتابوں میں بھی نہیں ہوتی وہ ہواؤں میں ہوتی ہیں اور یہ ہوا والی باتیں بہت جلدی عام ہو جاتی ہیں جیسے کل مدنی مذاکرے میں امیر السنت نے جو کی جو ہے تفصیل بیان کی ہے امیر وسنت کے بارے میں افواہیں وغیرہ اڑی ہوئی ہیں اسی طرح بات چیزیں کتابوں میں بھی ہیں بات چیزیں بڑے بوڑھوں کی زبان میں بھی ہیں اچھا بات ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے نہ ہو جائے اور اگر اچھی تو سب جاری جتنے بھی خاندان وغیرہ ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ کو میاں کلف ساتھ بولا ہی جاتا ہے نا یہ کتنا بولا جاتا ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت بھی یہی بات تھی کہ ہمیں کس نے پیدا کیا اب مجھے تو بولنا بھی سمجھ میں مزہ نہیں آ اچھا نہیں لگ رہا لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میاں کلفز اللہ میاں اب اسی طرح جو ہے وہ کھانے کھاتے وقت جو ہے باتیں نہیں کرنا چاہیے خاموشی سے کھانا کھائیں اب کھانے کا ادب کروایا جا رہا ہے کیا ہے لیکن کھانا کھاتے وقت اچھی اچھی باتیں کرنا چاہیے یہ اس کا صحیح ہے پھر اسی طرح بات باتیں ایسی ہیں کہ کوئی کام کرنے نکلے تو پھر وہ اس سے شگن لے لیتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ بھی اس قسم کی باتیں بھی جو ہے آج ہمارے خاندان کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ان سے بات چیت کہ آپ نے کہاں پڑھا ہمارے ابو نے کہا تھا ہماری امی نے کہا تھا ہماری دادی نے کہا تھا اب ان سے تو ملاقات ہی نہیں ہو سکتی شاید وہ دنیا میں زندہ بھی نہیں ہو اگر وہ ہیں حیات ہے تو آپ بتا دے دادی کہاں سے پڑھائی ہے تو دادی بھی کہیں گے ہماری دادی نے بتایا تھا تو کچھ باتیں ایسی آ گئی ہیں کہ ان کا جو ہے کتابوں میں بھی نہیں ہے لیکن بس وہ اس قسم کی گفتگو جو ہے چلتی چلی جا رہی ہے چلتی چلی جا رہی ہے جی اور بھی ہے کہ جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں عام زندگی میں ایسے ہی کتاب کو بھی انسان کا دوست کہا جاتا आ, ہے جیسے برا دوست انسان پر برے اثرات چھوڑتا ہے اسے برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس برے دوست کی صحبت کی وجہ سے انسان برا بن جاتا ہے یہی بات کتاب میں بھی پائی جاتی ہے اگر آپ بری کتابیں پڑھتے ہیں آپ برے لٹریچر کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہی خیالات وہی باتیں وہی برائیاں پنپنے لگ جائیں گی آپ کے دماغ کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کے اعضا بھی اس خرابی میں مبتلا ہو جائیں گے اور آپ ان گناہوں بھرے رستوں کی طرف چل پڑیں گے کہ جن کا آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا تو جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ یار بد بدتر بود از بد کے جو برا دوست ہے وہ سانپ سے بھی برا ہے ایسے ہی مدنی چینل کے ناظرین جو بری کتاب ہے وہ بھی سانپ سے بھی زیادہ بری ہے سانپ تو صرف آپ کے بدن کو ڈسے گا اور آپ کی روح نکل جائے گی لیکن بری کتاب آپ کی, آپ کی روح پر ایسا گہرا زخم لگائے گی کہ معذ اللہ بعض اوقات بری کتب کے مطالعے کی وجہ سے غیر صحت مند لٹریچر کے مطالعے کی وجہ سے انسان ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے اچھا کتب بینی کی عادت مہروز بھائی نے بہت سی باتیں بات جو باپو نے ارشاد فرمائی کے بات باتیں ہوتی ہوں کتابوں میں نہیں ہوتی سینہ بہ سینہ چل رہی ہوتی ہیں جس سے بھی پوچھے کہے گا ہم نے تو سنی ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے تو اس کے دو پہلو ہیں ایک تو سیدھا سیدھا اصول تو یہ ہے کہ اگر وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے, ہے تو تو اسے نہیں تسلیم کریں گے ہم سیدھی بات ہم مسلمان ہیں اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں تو اگر وہ بات جو کہی جا رہی ہے بھلے کہیں سے بھی آ رہی ہے اگر وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو تو ہم تسلیم نہیں کریں گے لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے خلاف تحیل خلاف تحیل نہیں ہے تو پھر اس کو ماننے میں حرج نہیں ہے اور سورہ شمس کی آیت نمبر 13 فقال الحم رسول اللہ ناقت اللہ تو اس آیت کے تحت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول حضرت صلی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اس اونٹنی, اس اونٹنی کا لحاظ رکھو اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال کرو جو حضرت صلی علیہ السلام کی اونٹنی تھی اس کے ضمن میں مفتی احمدیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس سے میں خلاصہ کر رہا ہوں اس سے بزرگوں کے جو مجربات ہوتے ہیں ان کے جو تجربات ہوتے ہیں اور وہ اپنے تجربے کی بنا پر کسی مباح چیز کو کسی جائز چیز کو منع کرتے ہیں اس کے نقصانات کے پیش نظر تو اس سے بچنا جائز ہے یہ اس آیت سے اس کا ثبوت ہے تو جو بھی تجربے کار لوگ ہیں وہ اگر کسی چیز کو منع کر رہے ہیں کسی کو روک رہے ہیں تو اس میں یہی اصول ہے کہ قرآن ودیز کے خلاف ہے تو, تو نہیں مانیں گے لیکن و ودیز کے خلاف نہیں تو مانیں گے اب وہ جو آپ نے بات کی جیسے اللہ وجل کے بجائے معذ اللہ اللہ میاں کہنا हم. تو ظاہر سی بات ہے لٹریچر نہیں پہنچا اچھا پھر لٹریچر پہنچا نہیں یہ بات بھی یہاں پہ نہیںد بھائی کتابوں میں کتابوں میں یعنی ظاہر سی بات ہے کتابیں لکھنے والے سب تو اہل علم اس اعتبار سے نہیں ہوتے کہ شریعت کا بھی علم ہو انہیں سر احکام کا بھی علم ہو اچھا علم ہو بھی تو کتنی رعایت کرتے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے پھر وہ کتابیں لکھنے کے بعد ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے بلکہ ہمارے اسلاف کا بھی رہا ہے اور دنیا میں جو نامی گرامی مصنفین رہے ہیں آج بھی ہیں ان کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کتاب لکھ لیتے ہیں تو پھر چیک ہوتا ہے اور اب تو بڑے بڑے ادارے بن گئے تو باقاعدہ بورڈ ہوتا ہے جیسے ہمارے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو کتابیں آتی ہیں تو المدینت العلمیہ ہے یہ ان کتاب کوئی تحقیق کرتا ہے ان کی جو ہے تفتیش کرتا ہے چیک کرتا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف اس میں کوئی بات نہیں حالانکہ علماء لکھتے ہیں لیکن پھر بھی چیک ہوتی ہیں کہ ظاہر سی باتیں انسان ہیں اور خطا کا مطلب ایک ون ہی صحیح احتمال تو موجود ہے تو یہ تفتیش کا نظام ہمارے یہاں ہم موجود ہے اور انٹرنیشنلی جو بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے لیکن بعض ایسا ہوتا ہے یہ تو بولنے کے بھی, بھی تفتیش ہیں دعوت اسلامی تو امیر اہل سنت کی جو ہے نا وہ محتاط ہے امیر اہل سنت اور ایک محتاط شخصیت کا نام ہے امیر اہل سنت سبحان تو امیر اہل سنت کے تحت جو بھی فرد ہے یا جو بھی ادارہ ہے اس کو احتیاط کا اور محتاط رہنے کا ذہن تو دیا جاتا ہے اور کوشش بھی کی جاتی ہے اللہ ہمیں بھی محتاط بنا دیں ہمیں بھی فضا عطا فرمائے جب عبد جی تو میں کتب بینی کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص پاکستان میں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے پہلے لوگ پہروں بیٹھ کر قرآن کریم کا مطالعہ فرماتے تفسیریں پڑھا کرتے حادث کی شرح پڑھا کرتے علماء کی لکھی کتب پڑھا کرتے تھے لیکن آج سوشل میڈیا نے یا یہ جو گیجٹس آ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں ان میں لوگ اتنے بیزی ہو گئے کہ ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ کتاب کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے ہدایت بھیجی ہے اور اس کے بعد کتب کو منتخب فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ انسانیت تک پہنچے انجیل بھی ایک کتاب ہے تورات بھی ایک کتاب تھی اسی طریقے سے قرآن کریم بھی ایک کتاب ہے یہ کتب اپنے زمانے میں ہدایت کا باعث تھیں پھر ان میں تحریف ہو گئی وہ ایک الگ بحث ہے لیکن قرآن اب قرآن ق... قرآن جی پھر قرآن کریم آیا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے اور اس کی ایسی کتاب ہے جو کسی بھی تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے غلطی سے پاک ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں تو بہرحال کتاب کی اہمیت اتنی ہے کہ قرآن کریم خود کتاب ہدایت ہے اور اسی کے ذریعے مخلوق کو ہدایت ملتی ہے تو کتاب کا پڑھنا جو ہے وہ انسان کی روح پر میں نے عرض کیا کہ بڑے اثرات ڈالتا ہے اخلاقی طور پہ انسان سنور جاتا ہے پھر دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمارے مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام ہے کہ آپ نے علماء اہل سنت کی کسی کتاب کا روزانہ کی بنیادوں پہ مطالعہ کیا یا نہیں کیا تو کتاب کو اپنی زندگی کا ہم حصہ بنائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کے بارے میں بڑے محتاط رہیں کہ ہم کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں ایک بات میں ارض کروں گا یہاں پر کہ لوگ جو ہے وہ آج کل جب اپنے کسی بچے سے خوش ہوتے ہیں اس کی امتحان میں کو پوزیشن آئی ہے اس نے کچھ کیا ہے اس کو عجیب و غریب چیزیں لے کر دیتے ہیں اچھا موبائل لے کر دے دیا اس کو جو ہے وہ موٹر سائیکل لے کر دے دی اللہ پھر روڈ پہ ون ویلنگ ہوتی ہے موبائل ہے تو اس پہ گیم کھیلی جاتی ہے یہ نقصانات ہی نقصانات اچھی کتب لے کر دیں بچپن سے بچوں کے اندر کتب بینی کی عادت ڈالیے انہیں مطالعے کی عادت ڈالیے اور صحت مند کتب ان کو پڑھنے کے دیجیے پھر دیکھیے کہ آپ کے بچے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مطالعہ فرمائیں گے تو وہ انشاء اللہ چلے جائیں گے اور الحمدللہ ہماری سعادت ہے جان سورہ تشریف ]نا. لا چکے ہیں آج ہمارا موضوع ہے لٹریچر لٹریچر لٹریچر اور اس پہ ابھی ہماری گفتگو چل رہی تھی کچھ لٹریچر پہ بات ہوئی کچھ مطالعے پہ بات ہوئی کچھ اسلاف کا تذکرے ہوئے اشارے دیے گئے اور المدینت المیہ میں جو تفتیش کا ہمارا ایک نظام ہے لٹریچر کے حوالے سے اس پہ بھی بات چیت ہوئی اب آپ تشریف لائیں تو پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کس قسم کا لٹریچر پڑھتے تھے پڑھتے ہیں الحمدللہ للہ رب المین و فلاۃ وب السلام علا س دل پڑھتے تھے سے مراد اگر مدنی ماحول سے پہلے ہے بالکل تو مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا نمبر ایک اور اگر مدنی ماحول کے بعد ہے تو تصوف کی کتابیں پڑھنے کی طرف رجحان گیا زیادہ کون سی کتاب پڑھتے سب سے پہلے جن کتابوں کی طرف رجحان گیا ان میں مناج العابدین تھی کیمیا سعادت تھی فیضان سنت جو پہلے پہ سے درس دیا جاتا تھا جی، جی. وہ اچھی خاصے مطالعے میں رہی پھر آہستہ آہستہ قطل قلوب مطالعے میں رہی عوارف المعارف مطالعے میں رہی رشفل المحجوب مطالعے میں رہی اور پھر اس میں کئی بھی کبھی باہر شریعت مطالعہ میں آ جایا کرتی تھی وہ کتابیں تو یوں اس طرح مختلف کتابیں مطالعہ میں رہتی تھی پھر بیانات وغیرہ کے لیے پھر ایک الگ سے سلسلہ بھی رہا کرتا تھا وہ کتابیں بھی رہا کرتی تھی لیکن اس وقت المدینت العلمیہ کا شعبہ نہیں تھا زیادہ کتابوں کا انتخاب مشکل تھا آسان نہیں تھا پھر اللہ تعالی کی رحمت سے المدینت العلمیہ جیسی نعمت نصیب ہوئی پھر وہاں سے جو کتابیں آنی شروع ہوئی تو پھر کافی فائدہ ہوا پھر اسی میں فتح و رضویہ مخرجہ دستیاب ہوئی تو اس کے متعلق کے طرف گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا جو ذوق تھا وہ تفسیر اور شرح اس طرف میرا ذوق زیادہ تھا آزاد قرآن کریم کی تفاصر کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک پڑھنے کی رجحان رہا اور پھر حدیث کی شروحات یہ پڑھنے کا رجحان کافی رہا پھر انہیں دنوں مجھے بیکام کے پیپر دینے تھے تو پھر وہ بیکام کے پیپر دینے کا بھی ایک سلسلہ رہا اس کے بعد اس طرح پڑھائی کا ذہن ختم ہی ہو گیا یوں سمجھے پھر انہی کتابوں کا مطالعہ کافی عرصے تک پہلی کتاب دار کون سی پڑھی تھی اگر آپ یوں کہیں کہ باضابطہ پہلی کتاب اگر منہاز العبیدی منہاج البی آخری کتاب کون سی پڑھی اب تک اس کا نمبر نام نہیں آیا ان وہ پھر آپ میں مر جاؤں تو خواب میں اگر آ جاؤں تو پوچھ لیجیے گا انہوں نے آخری کتاب نہیں ابھی ابھی ریسنٹلی آخری کتاب کوئی پڑھی ہوگی نہیں اللہ اللہ نہیں ہے اللہ آپ کو سلامتی دوپہر کی یہ والی آخری اس قسم کی ابھی جو آخری کتاب اگر میں کہوں کہ میرے مشتعلے میں رہی ہے تو وہ یہ تو آپ نے زینی آزمائیں سوال کر دیا بھیا چلیں جو یاد ہے آپ کو جس کی طرف توجہ جاری ہے بالکل آخری ابھی پنچی کتاب نے میں سراۃ الجین سراۃ الجین جل دسویں میرے سرحانے موجود ہے کیا بات ہے آپ کی اچھا آپ نے فرمایا کہ انتخاب کرنا مشکل ہوتا تھا یہ واقعی میں ایک مشکل ہی مرحلہ ہے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا کیسے انتخاب کرتے تھے کتاب کو نام دیکھ کر جلد دیکھ کر رنگ دیکھ کر موضوع دیکھ کر مصنف کو دیکھ کر کیا انداز ہوتا تھا انداز پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے آشی رسول کے جو مکتبے ہوتے تھے میں ان کا دورہ کیا کرتا تھا ٹھیک ہے اور اگر آپ مجھے صحیح پوچھو تو جو نئی کتاب آتی تھی ایک جو مجھے وہ کہتے تھے یہ نئی کتاب اچھی آئی ہے میں بغیر اندر صفحات دیکھے میں کتاب خرید لیتا تھا کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ کہ چلیں ایک تو یہ بات پہلے آپ خریدنا سمجھیں گے یہ میرا مشغلہ تھا پسندیدہ مشغلہ ہے یعنی کوئی نئی کتاب کسی یہ تو ایسا لگتا ہے ابھی بھی پچھلے دنوں آپ کے مکتب میں حاضر ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا بھی تھا اور دو چار مہینے ایسی کتابیں دیکھی تھیں جو مطلب کمیاب ہیں یہ کتاب کوئی کتاب ہونی چاہیے بس کتاب خریدنا اب بھی آپ نے درست فرمایا کتاب خریدنا اب بھی میرا پسندیدہ مشغلہ ہے اچھا ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کو تو امیر السنت کی جیسے کہ گلزار حبیب سے صحبت جو ہے میسر آئیے ابھی بس اوقات نہیں ہوتا کہ امیر السنت کسی کتاب کا یا کسی رسالے کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ اس کا مطالعہ کیجیے تو جب امیر سنت کسی کتاب کے بارے میں بتائیں اس کی افادیت وغیرہ تو پھر اس کو لینے کے جو جذبات ہوتے تھے کہ اس کو آج ہی حاصل کر لیں کہ کیا ہوتا تھا اس کو فوراً لے لینے والا ہی ذہن ہوتا تھا لے کر پڑھ لینے والا ذہن ہوتا ہے اور ان دنوں امیر سنت خاص کتاب کا بیان بھی کرتے تھے اس سے اور اس کے پڑھنے کی ترکیب دیتے تھے میرے ذہن سے نکل گیا شرخ صدور امام جلال سیودی شاف رحمۃ اللہ تعالی علی کتاب تھی الحمدللہ اس کتاب کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک مطالعہ ابھی تک تقریباً جتنی تصوف کی نہیں چلے امام غزالی کی تقریباً کتابوں میں سے تو کیمیا سعادت نہیں ہے باقی العلوم اور منہاج العابدین یہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپ دیے شروع صدور بھی شروف صدور بھی چھاپ دیے اور بھارت شریعت بہت اچھی لگتی تھی مجھے اس کا مطالعہ کرتا تھا میں امام کازی یاد رہے گی مزید چینل کے ویور اگر آپ سے پوچھنا چاہیں کہ جو کتب آپ نے شروع میں پڑھی ہیں ان میں سے کوئی ایک کتب بتائیں کہ جو ہم پڑھیں تو ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو تو وہ کون سی ایک کتاب ہوگی جیسا کہ جو میں نے پڑھی ہے اگر اس سے ہٹ کر سوال کریں اور اس کو سوال اگر آپ چاہیں تو اس میں نہ اس وقت تو ہر کتاب تو میسر نہیں تھی لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس وقت اگر میں ان کو کوئی ایک کتاب کا بنیادی ارض جی کروں جی کہ پہلے کس کتاب کو آپ لے لیں وہ خفیہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب ہے پہلے کیوں لے لیں کیونکہ اس میں ایمان کے تحفظ کا عقائد کا کیونکہ جب آپ علم دین کے ابواب کی طرف جاتے ہیں تو جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے عقائد ٹھیک جی ہے اور یہ عقائد پر وہ کتاب ہے کہ جس میں عقائد اور اعمال دونوں کی اصلاح کے مدنی پھول موجود ہیں کہ ایمان کی سلامتی یہ بہت امپورٹنٹ ہے پھر کفر کی متعلق کفور لزومی کفور انتظامی تو یہ جتنی امپورٹنٹ کتابیں مدنی چند کے ناظرین اور اس کے مسائل اتنے پیچیدہ اور اس پیچیدہ مسائل کو اتنا آسان کیا گیا امیر سنت میں ایک تاریخ کا ایک سمجھے کہ ایک پس منظر پیش کر اس کتاب کا <coughs> آپ اس کتاب سے کچھ لکھتے اور وہاں سے ایک میل آتی میں <coughs> سجے پاپا باہر ملک میں وہاں سے میل آتی میں اس میل کے چار پانچ پرنٹ نکالتا دو بھی چار پانچ صفحے آتے پھر دار الہل سنت سے ہمارا وقت ہوتا پھر میں وہ پیپر لے کر دار و سنت حاضر ہوتا ہمارے دور ترسوں کے مفتی کرام مفتی قاسم صاحب مفتی فضیل صاحب مفتی علی ازغر صاحب اور دیگر بیٹھے ہوتے اور میری بھی حاضری ہے کبھی کبھی ایک اور اسلام بھائی ہوتے اور اب ان چند صفوں پر دو دو تین تین چار چار دنوں تک عبھاس ہوتی تھی اور یہ کتاب نکالو وہ کتاب نکالو یہ کتاب نکالو یہ کتاب اب چونکہ وہ بعض ایسی باتیں ہوتی تھیں جن کا بعض وقت کتابوں میں اتنا حوالہ نہیں ملتا تھا جو موجودہ دور کے بولے جانے والے سے کلیمت الفاظ میں پھر ان کو لینا ان کی جو آبھا سنتا تھا اللہ اللہ چودہ طبق روشن ہو جائیں کہ ان میں دن کے متعلق جو لوگ صرف باتیں کرتے ہیں وہ اگر اس نششتوں میں شرکت کرتے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیر کے فیضان سے مجھے نصیب ہوئی ان دنوں میں اور اس سے جو کہتے ہیں نا کہ دماغ کو دل کے جو وہ ایک معاملات روشن ہوئے اور مجھے وہ نششتیں اتنی فائدہ دیتی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے بھی کیونکہ اس وقت کے ان کی ابحاس میں بہت ساری چیزیں آتی تھیں اس موضوع سے نکل کر اور موضوعات آ جاتے ترے فائدے دیتے کہ میں ضمنا نرض کر رہا ہوں کہ یہ جو علماء کرام افقانہ کرام کی صحبت ہے نا یہ کچھ اور ہی ہے ابھی کل پرسوں کی بات ہے امیر سنت کے شہری کے وقت اب شہری سے فارغ ہو گئے ہم تین چار اسلائم بھائی حاضر تھے اور ان میں ایک, ایک اسلام بھائی بھی تو جو ابھی حج پہ جا رہے تھے اب وہ اتنے خاص ماحول میں نہیں ہے اب وہ جو امیر سنت سے جو حج کے مسائل پر ڈسکشن ہو رہی ہے پہلے تو امیر سنت نے ان سے یہی پوچھ لیا کہ اچھا آپ کون سا حج کرنے جا رہے ہیں پہلا حج کون سا کرنے جا رہے ہیں پہلا نہیں پہلا ہاں. <سلام> نہیں وہ سمجھ گئے حج کون حج حج کرنے جا رہا ہوں بھائی <سلام> حجے تمتو حجے کیران حجے افراد کون سا حج ہے اس کو ہی نہیں پتا کہ میرا حج کون سا ہے تو دو تین اوڑے سے سوالات ہوئے تو وہ بےچارے نہیں تھے لیکن جب ہم آدھا پونا گھنٹہ جب وہ فجر کی اکان ہوئی آدھا پونا گھنٹہ جب ہم گفتگو کرتے رہے اس کے پاس سواج کے چہرے پر حیرت ظاہر کرنے گئے اور کچھ بھی نہ تھا کیوں یعنی جب آپ علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اس طرح مفتیان کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اگرچہ وہ اتنے پڑے ہوئے نہیں ہوتے لیکن جب آپ ان کی صحبت سے جب اٹھتے ہیں تو آپ کے علم کا جو سمندر ہے نا وہ اس کا, اس کا, اس کا, علم کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے سمندر کیا بولوں ہم تحقیقات شریعہ کے مدنی مشوروں میں شرکت کرتے تھے اور پھر یہ طبقہ اٹھ کا امیر سنت کے پاس آتا وہاں باس ہوتی ہیں دو دو تین تین چار چار دنوں تک اس کی نوعیت ہی الگ ہے یہ کیا ہے تحقیقات شرعیہ امت کو درپیش مسائل کا حل شرعی حل نکالنے کے لیے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ تحقیقات شرعیہ مجلس تحقیقات شرعیہ جو ان مسائل پر بحث کر کے پھر لکھ کر مقالے لکھتے کر پھر اس کا کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ نے فرمایا کہ جو بھی کتاب آتی تھی وہ میں لے لی لیا کرتا تھا نئی کتاب ہم اگر وہ کام کی جس سے ہاں سوال, سوال میں ارض کر رہا ہوں کہ تو ہم بھی یہ کریں کہ بھائی جائیں بک اسٹال پہ اور ذہن بن گیا آج اگر تو جو بھی کتاب نہیں آئی ہے وہ اٹھا لیں میں نے ارض کی نا کہ اس وقت المدینت اللمیا کا شعبہ ہمارے پاس نہیں تھا آج تو میں کہوں گا کہ صرف مقت المدینہ کی کتابیں لیں گے تو آپ کے گھر میں ایک ٹھیک ٹھاک لائبریری بن آپ کا ذوق ہے نا مقتبۃ المدینہ یا المدینت العلمیہ کی کتابیں لینے کا اور تصوف کی کتابیں پڑھنے کا آپ کا ذہن ہے اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ کیا کرے بنائیں کیا بنائیں ذوق بنائیں <laughs> اور کیا کریں گے ذوق بنانا پڑے گا اور اتھیٹ مواد چاہیے اچھا چلیں اس کو یوں کر لیں کہ انتخاب کرتے وقت میں کوئی کتاب لینا چاہتا ہوں میں فارغ ہوں ایام ہے میرے پاس دو چار پانچ دن ہے میرے پاس اور میں چاہ رہا ہوں اس میں, میں کوئی کتاب پڑھ لوں اب میں جاروں بک اسٹال پہ جا رہا ہوں یا جہاں پہ بھی جاروں کتابیں ملتی تو انتخاب کا انداز کیا ہونی چاہیے کیا کیا وہ مدنی پھول ہیں جو ذہن میں ہم اپنے بٹھا لیں جب بھی کوئی کتاب جب بھی کوئی مواد لٹریچر کے حوالے سے ہم دیکھیں صحیح القیدہ سنی مسلمان متدین محتمد اور مستند اب یہ ہے تھوڑی مستیاں تو مستنت. اس کی کتاب کتنی عالم صاحب کی وہ کتاب کتابیں لیں ان کی کتابیں لیں اگر پڑھنی ہے تو اس لیے میں وزمدینت اور کا قرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ان علماء کرام کی بھی کتابیں ہوتی ہیں جن کے تراجین کہیں یاد ہے جو ہمارے جی بزرگ جی گزرے ہیں ماشد. تو اگر شروع سے آپ کو کچھ مطالعہ کرنے کی شوق اور عادت پیدا کرنی ہے اور آپ کو دلچسپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا حکایت نصیحت لے لیں ٹھیک ہے اور چھوٹی کتاب لینا چاہتے ہیں تو تکبر لے لیں ریاکاری لے لیں ہرس لے لیں لیکن دنیا اس کے باہر بھی ہے نا سر دیکھیے دنیا اس کے باہر تو تو بہت کچھ ہے نہیں تو بات یہ ہے کہ دیکھیے نا کو آپ جو کتابیں بتا رہے ہیں ان کی اہمیت بھی چلے میں نے سمجھ لی وہ میں لے بھی لیتا ہوں لیکن میری ضروریات صرف ان کتابوں سے تو پوری نہیں ہوں گی نا مجھے تو شغف رکھنے کے لیے جو چٹکلوں کی بھی کتابیں چاہیے تو ناول بھی چاہیے تو یہ بھی چاہیے تو سائنسی کیا کیا ہو رہا ہے یہ بھی چاہیے ادبی طور پہ کیا کیا ہو رہا ہے یہ بھی چاہیے تو شعر و شاعری کی بھی کتابیں چاہیے بہت بہت اگر اس طرح کی چیز چاہیے تو مانا نامہ پھیلا نہ مدینہ بک کروا باہر نہیں جانے دینا باہر ہے کیا کیوں جانے دو جب اندر میں میسر ہے گھر کا کھانا اچھا پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں قرآن پڑھیں پھر قرآن پڑھیں آپ ہی لوگ تو کہتے ہیں کہ جو اہل زمانے سے واقف نہ وہ جاہل تو میں گزرنا چاہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر اس طرح کی گفتگو فرمانا چاہتے ہیں اور آپ کو اتنے علم حاصل کرنے ہیں اور اتنی معلومات لینی ہیں تو پھر قرآن کا مطالعہ پھر قرآن پڑھیں ہر خوش کو تر شیخ علم قرآن میں موجود ہے پھر سے سیرات وجین لے لیں درجیں پڑھتے رہے اچھا نگران نگارش یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب یا کوئی رسالہ تحریر کیا ہے تحریر نہیں آتی میرے کو اچھا اگر کبھی لکھنے کا موقع ملا اور یوں ہوا کہ آئندہ نگران یہ کتاب لکھی یہ جواب نہیں ہے باپو کی بات کا آپ نے تحریر کیا یا نہیں کیا ابھی آنے تو دیں میرے کو آپ آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جیسے کبھی آگے موقع ملا کبھی ایسا ہوا کہ کتاب لکھے یا کوئی رسالہ لکھے تو موضوع کا انتخاب کیا ہوگا کہ اس ٹاپک پہ لکھوں گا دعوت اسلامی اگر مجھے کبھی کو کوئی سا موقع ملا اور ذہن کام کیا اور اس کی اجازتیں ہوئی تو میں دعوت اسلامی پر لکھوں گا اچھا ویسے کوئی ایک رسالہ وغیرہ کوئی آپ کی بھی ایک تحریر آؤ میرے چھوٹے موٹے مضمون تو آتے رہتے ہیں فریاد کے نام پر چھوٹے موٹے آ جائیں کچھ ایسا وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مجھے بیان کرنے کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں بیان کرتا ہوں بعد وقت بیان لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس بیان کو یا لکھی ہوئی کو پھر المدینت العلمیہ لے کر کیونکہ وہاں پر تحریر کرنے والے محرر وہاں بیٹھے ہیں تحریر کرنے والے پھر وہ اس کو لکھتے ہیں پھر اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں تخریج بھی کرتے ہیں پھر وہ رسالے اور کتابیں یوں نکالتے ہیں جیسے رسائل دعود اسلامی پوری کتاب ہے اس میں کئی رسائل ہیں تو یہ وہ بیانات سے نکالے گئے ہیں اور بھی بہت ساری سی چیزیں جو بیانات سے نکالے گئی ہیں ہر ایک کی فیلڈ ہوتی ہے ہر کوئی محرر نہیں ہوتا ہر کوئی نعت نہیں ہوتا ہر کوئی مبلغ نہیں ہوتا ہر کوئی یہ ہوتا اور جو سب کچھ ہوتا ہے یا بہت کچھ ہوتا ہے پھر وہ الحس قدری ہوتا ہے آپ بیانات کرتے ہیں ماشاءاللہ لوگ بڑے ذوق و شوق سے سنتے تو آپ کے بیانات میں آپ کے ذاتی مطالعہ کا جو ہے وہ کتنا کردار ہے ایک تو ہے آپ کی جنرل آبزرویشن معاشرے میں جو ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں ایک یہ کہ آپ اپنے مطالعے کو یوز کرتے ہیں تو مطالعے کا کتنا کردار ہے اور اسی سے ریلیٹڈ جو مبلغین ہیں ان کے لیے آپ کی نظر میں مطالعہ کی کتنی ہے آبزرویشن میں مطالعہ کا کردار ہوتا ہے میں ایک موضوع لے کر چل رہا ہوں اور اس موضوع سے اس موضوع سے متعلق میری آبزرویشن بھی ہے مگر مجھے اپنی اس آبزرویشن کو اپنے اس جائزے کو ان مستند کتابوں کے مطالعے سے میچ کرنا मैچ بہت ضروری ہے کہ میری آبزرویشن کہیں غلط تو نہیں ہے ایک करنا. چیز میں آپ کے بارے میں جو غور کر رہا ہوں اس سے تب صحیح ہو اور میں غلط سمجھ رہا ہوں اور شریعت مطالعہ آپ کے اس عمل کو انڈوس کرتی ہے صحیح کہتی ہے تو میرے آپ کے اس عمل کے غلط سمجھ لینے سے وہ عمل غلط نہیں ہو جائے گا لہذا ان تمام تر امور کو جو معاشرے میں ہو رہے ہوتے ہیں انہیں جیسے لین دین کے ہم شادی بیاہ میں لین دین کے مسائل پر کلام کرتے ہیں اسی طرح سود پر کلام کرتے ہیں رشوت پر کلام کرتے ہیں تو بہت ساری چیزوں پر ہمارا جیسے کہ بیان کے اندر موضوعات ہوتے ہیں تو جو چیز ہم غلط کہہ رہے ہیں اس کو شریعت بھی غلط کہہ رہی ہے یہ ایک کلام ہے نا ایک تو اس کو دیکھنا اس لیے مطالعہ تو بہت ضروری ہے اور مطالعے میں سب سے زیادہ جس چیز کو امپورٹنٹ دی جائے گی وہ قرآن کریم کی تفسیر ہے سبحان اللہ بہت امپورٹنٹ اس کی میں اپنے اسلامی بھائیوں سے یہ عرض کروں گا اگر آپ اپنے بیان میں پختگی اپنے مطالعے میں بھی اگر پختگی لانا چاہتے ہیں تو میں <clears throat> ایک ترتیب بتا دیتا ہوں کہ اپنے پاس ایک کتابیں ترتیب سے رکھ لیں اور ان کو یوں لیتے رہیں سب سے پہلے رکھیں آپ سرات الجین ٹھیک ہے اس کے بعد <coughs> آپ رکھیں میرات مناجی مفتی احمد اخہ نئی رحمت اللہ تعالی کی شرح مشکات اور اگر کسی کو بخاری کی شرح پڑھنی ہے تو نوزت القاری بھی پڑھ سکتا ہے مفتی شریف الخصا جدی رحمت اللہ تعالی کی یہ شرح ہے تو یہ ہو گئی اس کے ساتھ رکھیں آپ فتح رضویہ شریف مخرجہ پھر ساتھ رکھیں باہر شریعت پھر ساتھ رکھیں ہیاون ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ رکھیں آپ تصوف کو بھی ساتھ رکھیں اس میں مناج العابدین بھی ملا لیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک پورا ڈرو بنائیں ایک پورا ایک سیلف بنائیں جس میں فہران سنت غبت کی تباہ کاریاں نیکی کی دعوت خفیہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتابیں اس طرح کے دیگر کتابوں کا ایک یہ سمجھیں کہ یہ چند شیلف بنیں گے آپ کے یہ چند شیلف بنیں گے ایک چھوٹی سی الماری بنے گی آ, مدنی لائبریری کی اور اس میں کم از کم میں آپ کو یہ کتابوں کا عرض کروں گا اور پھر اس میں تقسیم کر لیں کہ میں یہ کتاب پڑھوں گا البتہ اس میں جس چیز کو اہمیت دینی ہے شریعت متحرہ کے مطابق اب آپ نے کہا نا کہ آبزرویشن کے ساتھ مطالعہ ضروری ہے اب مطالعہ یہ بتاتا ہے اور علماء کی صحبت یہ بتاتی ہے کہ یہ ساری تقسیم کے ساتھ آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ پر کس علم کا سیکھنا فرض ہے کہ وہ علم جو فرض علم سیکھنے کے معنی ہو یعنی رکاوٹ ہو اس علم میں جانے اس علم میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم پر اپنا جو فرض علم ہے تو اس کے لیے نماز کے احکام میں بہت آپ کو ایک آسان اور مفید ترین کتاب عرض کروں گا رسالے بارہ رسالے تو یہ ایک مدنی پھولوں کا مکی مدنی بغدادی پھولوں کا ایک مدنی گلدستہ ہے جو آپ کے گھر میں ہو اور پھر آپ اس کو انشاءاللہ مطالعے میں لائیں اللہ کی رحمت سے آپ بارہ ماہ ڈبل بارہ ماہ چھبیس ماہ کا ہف رکھیں اور روزانہ پڑھیں انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے ڈیڑھ دو سالوں میں آپ کی نالج کہاں ہوتی ہے آپ کی گفتگو کا انداز بدل جائے گا آپ بات کریں گے تو سامنے والا حیرت آپ کو دیکھے گا کہ کیا اور قرآن کریم کے اگر آپ کو واقعات پڑھنے کا شوق ہے تو عجائب القرآن غرائب القرآن علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں پھر ماہ فیدان مدینہ ہر ماہ لیں میرا خالص کو آپ ایک دن کے اندر شاید اگر آپ کا ریڈنگ سپیڈ ہے آپ کی تو ایک دن کے اندر آپ اس کو پورا پڑ لیں گے میرے مشکل سے ساٹھ ترسٹ صفے ہوتے ہیں اس کے مختلف رنگ برنگی مضامین ہوتے ہیں الحمد الحمدللہ ماہ ایسا ہے کہ گھر میں جاتا تو سبھی افراد کی میں نے اس میں دلچسپی دی. ذاتی مشاہدات ارد کرو دیکھیے یعنی میرا بیٹا جو ساڑھے سال کا ہے تو وہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہے ماہنامہ آیا کہ نہیں آیا جی تو پہلی کتاب ہے جسے باضابطہ طور پہ شہروز دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں باقاعدہ خواہش سے تو دلچسپ نہیں ہے بچوں کی بھی روشنی کچھ کالس کی طرف بڑھ آج آپ کا وہ منچ تھوڑا سا ویران ویران سا ہے جی ہماری ایک مضبوط اور لحیم و شہیم شخصیت نہیں وہ کچھ طبیعت شاید اللہ صرف جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السّلام <worry> و رحمۃ <زندی> اللہ وبرکاتہ میں کمران تاریخی ہوں اُزر لٹریچر تو ماشاء بہت چھپ ہے الحمد لیکن مطالعہ کا زین کیسے بنے یہ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جیسے کھانے کا زین بنایا ہوا ہے سونے کا زہن بنایا ہوا ہے کمانے کا زین بنایا ہوا ہے تو طلب آتی ہے تو آدمی پانی بھی پیتا ہے بلکہ میں کہوں گا اگر طلب آتی ہے تو سگریٹ بھی پیتا ہے طلب آتی ہے تو الٹے سیدھے گٹکیوں پانی بھی کھاتا ہے اثر بات ہے طلب کی آپ کو علم دین کی طلب ہونی چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ جی سے عطا کر دیں آپ دعا کریں کوشش بھی کریں عزرت فتح مسلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ والوں سے پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص بیمار ہو اور اس کا کھانا پینا بند کر دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا انہوں نے کہا حضور وہ تو مر جائے گا شاد فرمایا کہ دل کی مثال بھی ایسی ہے اگر اسے تین دن تک حکمت کے بعد روک لی جائے تو یہ بھی مر جاتا ہے تو بالکل مطالعہ کرنے کی عادت بنانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس میں آپ کی دلچسپی زیادہ ہے پہلے وہ شرعی درست ہو وہ کتاب پڑھنا شروع کریں انشاءاللہ عادت بنتے بنتے بنی جائے گی جب لوگوں کی برائی کی عادت بن گئی تو اچھائی کی عادت کیوں نہیں بن سکتی ماشا. اس کے کچھ فوائد پتہ چلے نا مطالعہ کرنے کے فوائد کیا ہوں گے معلومات مطالعہ کرنا سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ اپنے فرض علوم سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ خود ہی اشات فرما رہے ہیں کہ جب وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جو لکھی جا رہی تھی آپ بیٹھے مفتیاں اکرام کے ساتھ تو مطلب 14 طبق روشن ہوگا تو اتنی مشکل کتابیں ہوتی ہیں اس وقت تھی خاص طور پر جس وقت یہ بحث ہو رہی تھی مگر پھر آئینہ بن کر آپ پڑھیں آپ کو دلچسپی نام لے تو کہیے گا آسان نام ملے کیونکہ اس کو تو ہم صرف مسائل پر بحث کر رہے تھے نا ٹھیک ہے پھر مسائل میں درس پھر اس میں حکایات واقعات آیات روایات ان سب کو تو پھر پلس کر کے ایک چیز آپ کے سامنے دی گئی ہے نا وہ دلچسپ ترین کتاب ہے یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ المزم مدینت المدینت العلمیا کی جو کتب آتی ہیں وہ قدر آسان میں امید کرتا ہوں کہ آسان بھی ہیں اور آپ کو کفایت کر جائیں گے اس کو ایک ساتھ لے لیں مرضی آپ کو ٹھیک ہے آج آپ کے وہ ہے نہیں زاپے کی چلے گی ہماری کہاں آپ کی چلتی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عقیل احمد عطاری جو نزبت ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں لیکن شورہ یہ اشرت فرمائیے کہ آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً آپ کو کہیں نہ کہیں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے تو اس کے لیے خاص تیاری کی ضرورت ہوتی ہے تو کتابوں سے آپ کس طرح سے بیان کی تیاری فرماتے ہیں کچھ رہنمائی ہمارے لیے بھی ارشا فرمائیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی آج اکیل بھائی کے شہزادوں نے بغول ان کی طرف سے آواز آنی ہے یہ جونس بر سے جو مدری آتے ہیں نا میں چند ایک آوازیں ہمارے اکیل بھائی کے چھ ساتوں کی ہوتی ہیں ریپلائی دیں گے اللہ علیہ بیان کا تو ابھی آپ کر لیں بیان کا جواب دے دوں گا دوسری کو لے لیں گے اور مسلم وہ بیچ میں تو چلے جب بھی بیان کرنا ہوتا ہے نائنٹی میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنا ہی پڑے گا پڑتا بھی ہے اسٹارٹ کیسے لوں گا میں سب سے پہلا میرا جو میرے لیے جو ایک غور کرنے والی شے ہے وہ یہ ہے کہ میرا موضوع کیا ہوگا موضوع کیا ہو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھنا کہ سامنے آڈینس کون ہے سننے اور دیکھنے والے کون جیسے کہ ابھی ہمارے اطراف گاؤں اور دیہات اور اس جگہ سے اسلام بھائی ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں خزان مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے ہمیں یہ ڈسکس کرنی ہے کہ ہمیں کس چیز کو ایڈریس کرنا ہے یہ میں نے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سیکھا ہے امام غزالی علیہ رحما فرماتے ہیں کہ مرم وہاں لگا جا زخم ہے ٹھیک ہے تو اب پہلے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے وہ آڈینس سی آپ جس سے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کون سننے والے یہ جملے کیسے یاد رکھتا ہوں یہ جملے اچھے نا یاد رہنے چاہیے نہ. آپ کو جب اچھی ڈشیں یاد رکھ سکتے تو مجھے اچھے جملے یاد رکھنے میں چاہتے اچھے تو ہمیں بھی لگ رہے لیکن یاد نہیں رہتے یاد رہتے ہیں جب آپ آدمی فریکوینٹ بولتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا دماغ دیا ہے یہ چیزیں ہمارے دماغ میں موجود ہیں یہ میں ایک تسلی دے رہا ہوں ہمارے اسلام بھائیوں کے لیے پڑھتے بہت ہیں یاد ہی نہیں رہتا ارے بھائی تو یاد ایسے تھوڑی ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے کتاب کی طرح کھلی ہوئی ہوگی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ چیز آپ کے دماغ کے اندر محفوظ ہے اور کمپیوٹر نے اس بات کو سمجھنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے کہ ایک ہارڈ ڈسک ہے اس کے اندر ڈیٹا جمع ہے ٹھیک ہے اسکرین پہ کچھ نظر نہیں آتا مگر آپ کی کمان اس چیز کو باہر نکالتی ہے اوور اسکرین پر نظر آتی ہے جب آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا جو پڑھا ہوا ہے نا وہ قدرتی طور پر آپ کے زبان پر یعنی آپ کے ذہن کی اسکرین پر وہ چیز آ رہی ہوتی ہے اور آپ اسے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے پاس محفوظ ہے یہ الگ بات ہے کہ کہیں پر حافظہ کمزور ہوتا ہے کہیں حافظہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ چیز زیادہ فریکوینٹلی یاد آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے بیان میں وہ یہ دیکھنی ہے کہ آڈینس ٹارگیٹڈ آڈینس کیا ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ آپ کس سے بیان کرنے جا رہے ہیں اب اس کے مطابق آپ نے موضوع نکالنا ہے موضوع سلیکٹ ہو گیا کیا، آپ کا, پرپ، آپ کا پرپس کیا ہے آپ بیان میں سننے والوں کو کہاں لانا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق تیاری کرنی ہے جیسے ہم ساری معاشرہ کرنے بیٹھے تھے جمعہ کو ہمیں ہم تھا کہ ہمیں لانا کہیں علم کی کمی علم کی طرف لانا ہے اب ظلم کرتے ہیں تو ظلم سے بچنے کے لیے لانا ہے تو آخر آپ نے ان کو لا کے کھڑا کرنا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ ہم آج کے بعد یہ نہیں کریں گے تو یہ پوری ایک سیکوینس مینٹری طور پر آپ کو بنانی ہوتی ہے اس کے لیے سامنے کتاب ہونا ضروری نہیں ہے یہ مینٹری طور پر پہلے آپ کو سیکوینس بنانی ہے آڈینس کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد م... م... م... ٹاپک ہو گیا ٹاپک کے بعد پھر اس کی ایک چھوٹی سی ترتیب ہو گئی اب اس کا مواد کہاں سے ملے گا اس کے لیے آپ نے کتابوں کو دیکھنا ہے مختلف اب وہ مواد مل گیا اب ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ کرنٹلی کیا خرابیاں ہیں اس وقت کیا خرابیاں ہیں اگر میں ظلم پر کوئی بات یا روایت اور آیت بیان کر رہا ہوں تو ایک تو ظلم کی کئی ایکت مل جاتی ہیں لیکن کیا اس وقت موجودہ سوسائٹی میں موجودہ معاشرے میں یا جو طبقہ ہمارے پاس موجود ہے کیا اس کے اندر ظلم کی کوئی تازہ صورت موجود ہے اور وہ عادت اور پختگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے واقعات نکالے جائیں واقعات مل گئے اب کیا وہ واقعہ قرآن کریم کی فلاں آیت اور سرکار کی فلاں حدیث کے مطابق ایز استدلال وہ واقعہ بیان کیا جا سکے گا کہ کہیں تفسیر بھی رائے اور شرح بھی رائے نہ ہو جائے یہ چیزیں جب تک کے سامنے نہیں آتی آپ ایک صحت مند اور ایک مؤثر مٹیریل سننے والوں کو کیسے آپ پرووائڈ کریں گے جب قیمت کی تباہ کاریاں کتاب لکھی گئیں تو جیسے کہ جس عموماً ایسا ہوا کہ اس میں جس طبقے کے بارے میں مثالیں لکھی گئی ہیں جی اس طبقے سے متعلق اسلامی بھائیوں سے یا لوگوں سے یا متعلقہ لوگوں سے باقاعدہ رابطہ کیا گیا ان سے مثالیں لی گئیں اور مثالیں بتاؤں کہ آپ کے کی یہاں کیا بولا جاتا ہے وہ مثالیں بھی جمع کی گئیں ریسرچ ریسرچ ہوئی ہے مثالیں جمع کی گئی تب جا کر یہ اٹھارہ سے زیادہ مثالیں قیمت کی تباہ کریاں کتابوں میں ہیں ہیں یعنی ہم ایک تحقیقی تحقیق یہ تقریباً یہ نیکی کی دعوت کی کتاب لے لیں آپ یہ لے رہے ہیں یہ مطلب کہ یوں یوں تو بابا فرماتے ہیں مجھ سے ہر ہفتے رسالہ لے لو جی ہمیں خود فرماتے ہیں آپ کا اپنا یہ جملہ ہے مجھ سے ہر ہفتے رسالہ لے لو لیکن میں امت کو ایک صحت مند مواد دینا چاہتا ہوں ایک لفظ صحت مند میں جو بہت جو ساری چیزیں چپی ہوئی ہیں جو جو تو اتنے پروسیجر سے گزار کر جب آپ ایک بیان اسلامی بھائیوں تک دیتے ہیں تو پھر لوگ اس کو یوں لیتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی لائف کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ہماری اپنی فیملی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ہمارے موجودہ کلچر کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ اثر پڑتا ہے یہی اگر اس طرح کی کوشش ہمارے دیگر مبلم کریں گے اور پین لیں گے یعنی yani ایک پین ہوتا ہے میں آپ کو جیسے یوں کہ میرا بیان ہے تو مجھے ہے کہ مجھے دو گھنٹے بیان کرنا ہے تو مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وقت دیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کیا وقت دوں گا یہ سننے والے مجھے وقت دے رہے ہیں یوں سمجھے کہ آپ کے گھر پر مہمان آئے تو آپ کیا سوچتے ہیں کو کیا کھلاؤں خوش ہو کر جائیں ٹھیک ہے تو مجھے ایک پین ہونا چاہیے کہ مجھے لوگ ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ دینے آئے ہیں کہ چلو عمران کے پاس چلتے ہیں کچھ سنتے ہیں اب عمران کی ذمہ داری ہے بہت خوبی. کہ وہ ان کو کیا ایسی چیز دریور کرتا ہے کہ یہ جائیں تو ان کو کہ یار دو گھنٹے وصول ہوئے یار کچھ سیکھا کچھ سمجھا کچھ لے کر گئے ہم یہ پین مبلک کا ہے جب. کہ ان آ... یہ سمجھے کہ یہ آنے والوں کا حق ہے سبحان جی جب. میں انہیں اچھی اور صحت مند جی اور ان کے کام آنے والے بات کو پہنچاؤں جو ان کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو یہ میرا میری ڈیوٹی ہے میری ذمہ داری ہے مجھے احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنا چاہیے یہ باتیں جو میں یوں بڑے بیان کر رہا ہوں یہ سمجھیں کہ ہم دعوت اسلامی کے ہر مبلک کے لیے میں بیان کر رہا ہوں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر داغیل الخیر کے لیے یہ بات ہے کہ جو خیر کی طرف بلانے والے ہیں کہ وہ مطلب کہ اب آپ جائیں اور اگلا بولے, بولے گا ابھی یہ بولے گا ابھی یہ بولے گا ابھی یہ بولے گا تو وہی ایک چیز ریپیٹ ہوگی تو اگر آپ کی آڈیئنس بدلتی رہتی ہے تو تو ٹھیک ہے ہر ایک کے لیے ایک ہی بات نئی بات کہلائے گی لیکن جب آپ کی آڈیئنس فکس ہے یا میں جیسے مدنی چینل پہ رہ تو اگرچہ اس میں بھی اور سننے والے بدلتے ہیں لیکن ہزاروں تو وہ ہیں نا کہ جو فکس ہیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ ہفتہ وار اسٹیم ہفتہ اشتما میں ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں نئے آئے ہوں مگر ہزاروں تو وہ ہیں جو ہرفتے آتے ہیں تو ہمارا ہر ہفتے موضوع بدلتا ہے تو اچھا پھر اسلام اور دین کی ان تمام ابواب میں کمی کس چیز کی ہے وہاں تو سب کچھ موجود ہے اور قرآن کریم کے مضامین کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ وہ مضامین ہیں کہ جس سے بندہ اکتاتا ہی نہیں ہے اس میں اکتاہت نہیں ہے اس کو جب بھی پڑھو آپ کے لیے اسے نہیں تازگی ہے تو مواد موجود ہے ہر چیز موجود ہے آپ کا کام ہے گوتا لگائیں سمندر کے کنارے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ گواس ہے یہ بھی گوتا لگائے گا موتی نکال کر ہم کو نکال کر دے گا اس میں ہوتا ہے وہ گوتا تو لگاتا ہے لیکن موتی نہیں لے کر آتا بہت سارے جواہرات لے کر آ جاتا یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جیسے آپ کا ہم نے دیکھا ہے اور بھی مبلغ ملکی ہیں وہ یکسو دیتے ہیں شروع سے جس پیٹرن پہ چلیں جو موضوع لے کر چلیں جیسے آپ فرما آخر میں اسے اظہار کروانا ہے کہ مجھے ظلم نہیں کرنا تو آپ ظلم پہ ہی چل رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ کہ اب وہ اتنا ڈلیور کرنا چاہتا ہے اتنا کچھ دینا چاہتا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے اب جب بےچارا وہ کھڑا ہوا کسی بھی منچ پر تو وہ جو بات کر رہا ہوتا اگر یعنی وہ سمجھ میں چوچوں کا مربع بن چکا ہوتا اس کے ذہن میں اب جب وہ کر رہا ہے تو وہ بےچاروں کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے بنا ہے نا مہاروج بھائی میں نے پہلے ترتیب بنائے مجھے سے زمزم نگر جانا ہے تو میرے ذہن میں روٹ تو ہوگا ہے اچھا ذاتی کردار جو مبلک کا انفرادی اس کا کردار اس کا تقوی اس کا اپنا عمل کیا اس کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے بیان کی تاثیر میں کیوں نہیں ہوتا اس کو تو آپ یوں دیکھیے کہ ایک مذہبی طبقے کی کانفرنس ہو رہی تھی تو ایک شخص جو منچ پر اسٹیج پر تھا اس کی باری آئی تقریر کرنے کی وہ ان کو کچھ ڈلیور کرے گا تو جب وہ ڈائس پر آیا تو منہ پر ایک بال نہیں چٹ اور وہ جو مولوی طبقہ بیٹھا تھا وہ تو یوں دیکھتا رہے گا کہ یہ, یہ, یہ, یہ کیا ان کو بیان کرے گا تو وہ جو بیان کرنے والا جو شخص تھا اس نے جب, جب ان کی حیرت دیکھی تو کہا کہ پہلے میں آپ کی حیرت دور کروں وہ یہ ہے کہ قدرتی طور پر میرے چہرے پر بال نہیں آتے میں شیو نہیں کرتا تو صحیح. یہ کہتے ہی نا ایک ہلکی سی مسکراہٹ جی. اور اکثر سننے والوں کے دلاتی اوپر دلاتی آئی کویا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی اب کئی اب ہم سنیں گے دلاتی دلاتی دلاتی تو ایک کردار کی شفافیت سبحان اللہ فاروق اعظم اور اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے لباس والا جبے والا کپڑے والا اس کی ابتدا کچھ اسی طرح ہے کہ آپ نے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ میری سنو اور کرو اس پر وہ ایک اٹھے اور عرض کی کہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ کا لم جو کرتا ہے یا آپ کا جو لباس ہے یہ کہاں سے آیا کیسے ہوا آپ اپنے شہزادے کو طلب فرمایا انہوں نے ساری وضاحت کی کہ یہ میرا تھا میں نے اپنے والی صاحب کو دیا اس سے یہ بنا اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا جی اب اب ہم آپ کے تعداد کریں گے قاسم صاحب اللہ علیہ میں مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تربیت معاف کر دیجئے جی. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کتابیں ہوتی ہیں نا لٹریچر بہت ہی کتابیں بہت عام ہیں مثال دے رہے تھے کہ پہلے جو ہے نا کتابیں اتنی عام نہیں ہوتی تھیں کیونکہ پرنٹ نہیں ہوتی تھی وہ ہاتھوں سے لکھتے تھے یہ طریقے بھی ہوتی تھی لیکن اب کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں پبلش ہو رہی ہیں پی ڈی ایف آ گئی سب کچھ ہو گیا ہر جگہ لٹریچر ہی لٹریچر ہے یعنی تصوف ہی کی مثال دیتی تھی کہ تصوف پہ سینکڑوں کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں بک رہی ہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا تو مفتی صاحب نے فرمایا تھا مداض اللہ علی نے فرمایا تھا کہ وہ لکھنے والے جو فیئر میں بول لوں گا انشاءاللہ تو مفتی صاحب مدی اللہ علی نے فرمایا تھا کہ وہ لکھنے والے جو تھے نا وہ باعمل تھے ان کا کردار تھا تو اس کا اثر ان کی تحریر میں آیا تھا تو ان کی تحریر جو پڑھتا ہے تو اس میں عمل کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اب اگر لکھنے والا لکھ تو تصوف پہ رہا ہے اور بڑے بہترین نکات لکھ رہا ہے لیکن وہ خود کردار سے آری ہے تو پھر اس کی تحریر میں وہ اثر نہیں آ جو آ رہی ہے جی مگر امام غزالی کی کتاب تو موجود ہے نہ لوگ کیوں نہیں پڑھتے اوارے پر مارے شیخ شہاب الدین سوردی رحمۃ اللہ موجود ہے لوگ میرے رسالے کشیریا بڑا شوق سے پڑھتا تھا امام ابوالقاسم کشیری رحمت اللہ تعالی کی کتاب کشفل محجوب تو آج موجود ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی لے گی. تو یہ آج کل لکھنا تو یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ وہ قلم کے ساتھ ساتھ ایک عمل اور علم اور یہ سب ہونا چاہیے وہ کتابیں آج موجود ہیں بزرگوں کی ان کی وہ جو تھیوری جو انہوں نے بیان کی وہ آج کے دور سے لکھنے سے وہ اپنی جگہ مسلم جو ان کی ایک اپنی آبزرویشن ہے مگر یہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے کردار میں بھی کمی ہے جب مریض بیمار ہونا تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے مٹھی چیز بھی مزہ نہیں دیتی یہ سنت کی سوچ یہ بیان کی بات چل رہی تھی ایک ٹیکسٹ پیغام آیا میسج آیا کہ بیان تو کرتے ہیں سہ لوگوں کو بولتے ہیں کہتے ہیں انفرادی اجتماعی طور پہ لیکن کانفیڈینس نہیں ہوتا یہ کیسے بلڈ کریں بیان کرتے کرتے کرتے کرتے اعتماد آ جاتے ہیں آپ کرتے رہیں دیکھ کے جی. بیان کرنے جس کا کانفیڈینس نہیں اسے کروائے گا کون یہ, یہ, یہ نگران کا کام ہے ہم سے اسلام بھائی کرواتے تھے اور ٹھیک ہے آپ مطلب کہ ایک اگر اس کو ڈرائیور بنانا ہے تو اس کو اب پیسنجر کا جہاز نہ دے دیں کم از کم سائیکل دو دے چلانا تو سیکھے گا نہیں سیکھے گا صحیح. کہ جو لوگ گرے گا اللہ نہ اگر گرے گا تو خود ہی گرے گا تو کبھی بھی مطلب کہ جس کی تربیت کرنی ہے اس کو جہاز میں نہیں بٹھا دیا جاتا اور پیسنجر کو دبا میں نہیں لگایا جاتا اچھا یہ, یہ بتائیے جیسے کہ ابھی ابھی آپ نے ایک مثال دی یہ کتاب میں پڑھی ہے یا ابھی ابھی بنا لیتے ہیں یوں ہو جائے گا جہاز سمجھ نہیں ل... آتی یہ ل... نہ چیزیں بابو کامن سینس <مان> اچھا ماشاء اللہ آپ بڑا جوشیلا بیان کرتے ہیں لیکن آپ کا گلا نہیں بیٹھتا مبلیرین کے گلے بیٹھ جاتے ہیں اس کی کیا وجہ نہیں میرا گلا بیٹھتا ہے میرے گلے بیٹھتے ہیں اور گلے بیٹھنے کی وجہ عموماً جوشیلا بیان نہیں ہوتا پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے تو وہ نے ابھی ہمارے اسلامی بھائیوں کو اطلاع دی ہوئی ہیں اگر بیٹھ جائے تو کیا کریں مبلریرین کو نہیں گلا میں بیٹھنے کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ پھر ایک وجہ میرے لیے جو پریکٹیکلی وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بولنا زیادہ اور آرام کم یعنی گلا بھی اور میدا یہ ठीक میرا ایک تجرباتی اور مشاہداتی بات کر رہا ہوں کتابوں کی بات نہیں گلا یہ کتابوں کی بات سمجھ لیں آپ کیونکہ یہ سمجھے کہ کتابوں سے اکثر کی بھی چیزیں ہیں اور امر سنت کی صحبت کی برکت بہت زیادہ کیوں رہتے کی کسی چیز کو آن کرنے میں کتاب میری نہیں ہے شیر میرا نہیں ہے یوں میرا نہیں ہے یہ بھی میرا نہیں جب ہے ایک میری ہے ہی نہیں تو پھر اس کو آن کرنا یہ ہے آپ کا غلط, اپا؟ غلط اپا؟ ہے کیا؟ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے <laughs> جو اچھا ہے سب پیر کا ہے جو برا ہے وہ میرا ہے تو یہ جو ہے نا اپنے گلا بیٹھ جانا گلا اور میدا حتی کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے پاؤں آپ کے آزا ان سب کو ایک سرٹن ٹائم چاہیے ریسٹ کا یہ میں بہت اس پر میں نے غور بھی کیا ہے کہوں گا بہت غور کیا تو بہت غور کیا ہے کہ جب بولنا زیادہ ہے اور آرام کم ہے اچھا آرام پورا ہوا لیکن اب کنٹینیو ان دنوں زیادہ بولنا ہے دس دس بارہ بارہ گھنٹے بعد بقا بولنے کا کیونکہ ہمارے اگر مدری مشورے ہوتے ہیں دس دس بارہ بارہ گھنٹے اس میں بولنے کا ہمارا होता ہوتا ہے وہ بولنا پڑتا ہے چاہے اس میں پھر اتار چڑھاؤ سب چل رہا ہوتا ہے نا بولنے میں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اب اس کو کیونکہ عمومن ٹاکنگ اوور جو نا بندے کا وہ دس گھنٹے نہیں ہوتا بارہ تو اس کے حساب سے پھر گلے کو ریسٹ بھی ایسا چاہیے اب ٹاکنگ اوور آپ کا دس بارہ گھنٹے ہے گلا استعمال ہو رہا ہے دماغ استعمال ہو رہا ہے بیٹھے ہوئے ہیں چل بھی نہیں رہے تو میدا اسٹک ہو رہا ہے اور وہ روٹین سٹ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک یا اس کے ساتھ ایک الگ سے ایک ریسٹ ٹائمنگ کا ایک الگ اسکیڈول بننا چاہیے جو نارملی ہم نہیں بنا رہے ہوتے ہیں وہ جو ڈسٹربینسن وہ پیچھے آپ کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو میرے جب سفر ہوتے تھے کافی سفر ہوتے تھے پنجاب وغیرہ کے ادھر ادھر کے پی کے وغیرہ اس میں ہم خاص طور پر اس کو امپورٹنس دیتے تھے کہ یار کو ریسٹ کا نظام جو ہے نا وہ بھرپور ہونا چاہیے مناب رات عشاء کے بعد بیان بیان کے بعد میدان بھر جاتے تھے بیان میں اسلامی کوشش کر پھر سب سے ملاقاتیں اور یوں رات نکل جاتے تھے اتنا سب کچھ کیوں کرتے تھے اس کا آپ جواب دیجئے گا لیکن پہلے ایک ویڈیو سوال دیکھ لیں اس کے بعد اتنا سب کچھ کیوں کرتے تھے اس کا بھی جواب موتنداز داز مارکیٹ سے نومان بول رہا ہوں آپ نگران نے ہیں تو آپ کی تنخواہ کتنی ہے میری کوئی تنخواہ نہیں ہے پھر کیوں کرتے ہیں اللہ مجھے ثواب سے محروم ناگرد دعا کریں ذمہ داریاں ہیں اور ذمہ داری کے لیے انسان کام کرتا ہے اور جو تنخواہ لیتے ہیں وہ غلط نہیں ہے اتنی بڑی الحمد آت بات... الحمدللہ مجھے تنخواہ لینے کی حاجت نہیں ہے باز. اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنائے جب حاجت ہے نہیں تو تحریک پر لوڈ کیوں ڈالوں مسئلہ یہ ہے کہ مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے میں اس کا خلاصہ کرتا ہوں کئی کنفیوژن والے مائنڈ ہوتے ہیں ان کو دور کرتا ہوں ایک ریاست چل چلانے کے لیے کتنے ملازم چاہیے ہوتے ہیں جی بے حساب ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں ہوں, شاید لا لا ہوں. تو بھی تعجب نہیں ہے جی جی ایسے کوئی صوبہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں سرکاری ملازمین نہ ہوں ٹھیک جی تو یونین کونسل نہیں ہوگی جی سینکڑوں ادارے پھر اس میں سینکڑوں لوگ کروڑوں کی تعداد میں اگر آپ لے سکتے تو شاید لے لیں جی جی مفتی صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں سمجھاؤں کہ ایک ملکی کی ریاست چلانے کے لیے لاکھوں ملازمین چاہیے جو اپنے معاشی تفقرات سے آزاد ہوں ٹھیک ہے یعنی ایک دس گھنٹے آٹھ گھنٹے کا آفس جاب گورمنٹ آفس جاب دینے والا بولے کہ میں اپنا کاروبار کروں گا اور گورنمنٹ کا کام بھی کروں گا لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے میں بیٹھا ہوں وہ تو مطلب ایک سمجھے کہ لوگوں کو ایک سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنائے نا پبلک کو فیسلیٹ کرنے کے لیے تو میں یہ بھی کروں یہ بھی کروں نہیں ہو سکتا اس کو گورمنٹ ہی سیلری دیتی ہے اور گورمنٹ سیلری دیتی ہے لوگوں کے ٹیکسیز سے ٹھیک ہے گورنمنٹ کی جو انکم ہے ریوینیو ہے وہ ٹیکسیز ہیں ٹولس ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کو سیلریز دی جاتی ہے سیلریز ان کو دے کر ڈپارٹمنٹس کریٹ ہوئے ہیں خود اس ڈپارٹمنٹ بننے پر جو خرچہ ہوا اس عمارت پر جو خرچہ ہوا وہ بھی پبلک فنڈ سے ہی ہو رہا ہوتا ہے پبلک ٹیکسیز سے ہی ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا کھولتا مفتی صاحب کی جو وضاحت تھی رحمت اللہ تعالی تو جب ایک ریاست چلانے کے لیے اتنے ملازمین چاہیے تو اسلام و دین کے نظام کو چلانے کے لیے کتنے سے لوگ چاہیے جو تمام دنیاوی تجارتی تفقرات سے آزاد ہو کر شریف اسلام و دین کی خدمت کریں جی ٹھیک اس کے لیے کہاں سے آئیں گے تو یہ اس طرح اسلام بھائی اگر آتے ہیں اور جاب کرتے ہیں اور دعوت اسلامی میں کام کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے دین ہی کو فروغ دے رہے ہیں اگر آپ ان کو معاشی فکروں میں ڈال دیں تو ڈیفینیٹلی وہ کام متاثر ہوگا بلکہ امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اہل لو کی دوسری جیل میں ایک باب باندھا ہے چیپٹر باندھا ہے کس ترک کے کسب کس کے لیے افضل ہے درکے کمانا یعنی یہ جو کاروبار یا تجارت ہم کرتے ہیں یہ کس کے لئے افضل ہے اس کی چند ایک صورتیں لکھی ہیں یہ چھوڑنا ہاں کہ ان کے لیے افضل ہے چھوڑے بلکہ مجھے جو یاد پڑتا ہے حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے تعلیمات و اصولوں کے مطابق جو تجارت کرتا ہے وہ مفتی بنی نہیں سکتا یعنی مفتی بن کے بننے کے لیے تجارت ترک کرنا ضروری ہے اللہ بہت نا جی جی تو یہ دین کیا جو کام ہے وہ اس طرح. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے صحیح وہ نہ لے جو لے رہا ہے وہ کیا غلط کر رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کا جو ماہانہ وظیفہ تھا بیت المال سے ملتا تھا جی م... اسی طرح آپ دیگر پہ جائیں تو ان کو بیت الماعت سے وظیفے ملتے تھے تو یہ تو سب چیزیں ایک نظام ہے پرانا تو دعوت اسلامی کا نظام الحمدللہ للہ ہمارے کموبت انیس ہزار کے آس اسلامی بھائی ہیں تو دعوت اسلامی میں عجیب ہیں کام کرتے ہیں ان کو دعوت اسلامی اس سے سیلری ملتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہ گویا کہ ایک بڑا ویلفیئر ہے دین کا کام بھی ہو رہا ہے اور ان کے گھروں کی کفالت بھی ہو رہی ہے ایک ایک اسلامی بھائی کے ساتھ دو دو چار چار چھ چھ لوگ وابستہ ہوتے ہیں تو ان کو جو سیلریز جاتی ہیں وہ سیلریز سے دین کی خدمت ہو رہی ہے یعنی اسلامی بھائی داؤد اسلامی کو چندہ دیتے ہیں وہ چندہ جہاں جہاں خرچ ہوتا ہے ان میں سے ایک خرچ ہمارے اسلامی بھائیوں کی سیلریز ہیں جو, جو ایوریج نکالوں تو یومیاں ایک کروڑ روپیہ ہے سیلریز ہماری سیلریز یومیاں ایک کروڑ روپیہ پر ڈے ایک کروڑ روپیہ آلموسٹ تین سو ساٹھ یا تین سو پینسٹھ کروڑ ہم سالانہ سیلری تقسیم کر رہے ہیں دے رہے ہیں ٹھیک اٹھارہ انیس ہزار اسلامی بھائیوں میں اس اسلامی بہنیں بھی شامل ہیں مدارسین ہیں قاری صاحبان ہیں استاد ہیں امام ہیں موزین ہیں سب ہیں تو یہ سب کو اتنا بڑا نظام چلانے کے لیے تو اچھا یہ بھی کم ہے تو اور بڑھنے چاہیے, چاہیے دنیا بھر میں کام کرنا ہے اتنا بڑا دعوت اسلامی کا نیٹورک ہے آپ کے اندازے سے کتنے فیصد دعوت اسلامی والے ملازمین ہیں ہمارے پاس یعنی دعوت اسلامی میں بھی ہوں اور دیکھیں یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نا تو تقریباً ون شاید دو لاکھ سے زیادہ اسلامی بائی اسلامی بہن نے ملا کر شاید ڈھائی پونے تین لاکھ کے آس پاس تو ہمارے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں پاکستان میں صرف پاکستان میں تین لاکھ اور بیس ہزار کم ہو اس میں یہ نکالیں پھر اس میں ان کی مشاورت الگ ہے ان کے ذمہ دار الگ ہیں یہ تو ان کا کوئی پرسنٹیج ہی نہیں بنتا بھاوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والوں کا ایز اے سیلری پرسن کیسے تو کوئی پرسنٹیج ہی نہیں اکثریت جو ہمارے اسلامی بھائیوں کی بڑی اکثریت بہت بڑی اکثریت بہت بڑی اکثریت ہے ٹھیک ہے اور ضرورت اس سے بہت زیادہ ہے الحمدودہ دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے داود اسلامی کا مدنی کام کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں نا مہروز بھائی یہ بتائے کہ جس نے داود اسلامی کا کام آٹھ گھنٹے نو گھنٹے کرنا ہے سات گھنٹے کرنا ہے وہ سات آٹھ گھنٹے کا روزانہ داود اسلامی کا کام کرے تو وہ کمائے گا کب اگر بزنس کرے گا تو چلے گا کیسے جاب کرے گا تو اس کو چھٹی دے گا کون صحیح پھر کیا وہ مٹی کھائے گا ہوا کھائے گا بچوں کی جب طبیعت خراب ہوگی تو کیا وہ خالی پانی پلایا دے گا اس کو تو یہ ضرورت سب کی لگی ہوئی ہے ماشا. تو یہ میں تو کہتا ہوں یہ تو دعوت اسلامی کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ اتنا بڑا ایک ویلفیئر اور ویلفیئر بھی سنداسور یہ الحمد للہ ایک دین کی خدمت ہو رہی ہے محمد. اور ان ہزاروں خاندان اس سے الحمد للہ فیض ہو رہے ہیں مدنی کسوٹی کی ذرا اچھا اس کی باری آ ہے ہلکی ویسی آپ تو ہلکا हل, ہی ہاتھ رکھیں گے آج تو جتوا دیں آج ہاتھ رکھیں گے گیارہ سوالات کرنے آپ نے آج پی سی آر والے تابون کریں گے گھڑی خود چلا دیں گے کیونکہ گھڑی چلانے والا بندہ وہاں موجود نہیں ہے انسان انسان باپو انسان باپو باپو بالکل انسان ہے انسان تو بہت اچھے انسان ہیں بہت انسان ہے انسان ہیں مرد لا جی مرد مرد مرد ہیں جی بخید حیات ظاہری حیات سے متصف نہیں ظاہر حیات نہیں ویسے تو حیات زہری حیات سے متأثر نہیں ہے نہیں بی آئی میں سے جی یہ جو چوتھا سوال آپ نے کیا ہے اس کی طرف ذہن کیسے گیا اوپر سے آؤں گا نہیں نہیں کیسے گیا ہاں یہی جواب ہی دے رہا ہوں اوپر سے آؤں گا نا اگر آپ منع کرتے تو صاحبہ پر آتا پھر منع کرتے تو پھر اولیا پر آتا ترتیب سے آتا ضروری نہیں کبھی آپ صدی سے بھی آ جاتے ہیں ایک دفعہ ایسا بھی ہو آپ نے کہ چھٹی پانچویں چوتھی تیسری ایسے بھی آپ نے وہ تو آیا منا کرتے بزرگوں کی طرف آتا پھر سدیوں کی طرف آ جاتا ٹھیک ہے اب بھی آئی کرا ہوں السلام علیکم وہ آ گیا نہیں فکس ہو گیا ہم یہ کہہ رہا ہوں علیہ السلام میں غور کرنا ہے چار سوال ہو رسول نہیں رسول میں سے نہیں ہیں پانچ سوال کیا ان کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں موجود ہے جی عبد العزیز آپ جی ٹھیک ہے اور بارہا ہے اور اتنا جواب دے دیں آپ نے تیسرے سوال کا جو جواب دیا نا مجھے لگتا ہے اس سے جو ہے وہ ندی کی طرف ڈائیورٹ ہوئے سے ٹھیک ہے جی ہے قرآن میں بارہا ہے بارہا سے آپ دیکھیے گا کیا ہوگا فائدہ ہوگا جی اسے اچھا چھ ہو گئے ساتاں سات آپ سوال یہ بنتا ہے کہ حدیث میں نام ہے یا یعنی یہ میں آپ کی مدد کروں آپ کا بہت بہت شکریہ اچھا اب یہ شاید فرمائیے کہ قرآن کریم میں ان کا نام تو ہے اور بارہا ان کا نام بھی ہے قرآن نام تو ہے نام تو ہے اور بارہا بھی ہے اچھا یہ بتائیے کہ کیا ان کا نام سورہ بقرہ میں آیا ہے اب آپ یہ تو ہاتھ ہی سب اچھا سوریہ بکرا میں بھی ہے چیک میں بھی ہے دسویں جھیل چل رہی ہے نہیں سوریہ بکرا تو پہلی جھیل آپ کی تو دسویں چل رہی ہے تو سوال ہو گئے کی کیا انہیں ختم مطلب یہ ختم چلو مرضی آپ سوال کاٹ دیں آپ کیا نو سوال کرے جیتنے کی طرف جانا ہے آپ کو نہیں اتنی جلدی پہنچ رہا ہوں نہیں دیکھیں جیتے ہیں آپ یا ہم وہ ہم پہلے ہی کہہ چکیں گے جیت ہماری ہی ہے آپ جیتیں گے جب بھی ہمیں آپ کے جیتنے میں ہم یہ مٹھائی بانٹیں گے ہمارا نگہان جیت گیا ہم جیت گیا تو یوں مٹھائی بانٹیں گے ہم جیت ہمارا یہ تو مٹھائی تو نہیں بانٹتے ہم ان کی تخلیق کا ذکر قرآن کریم میں جواب دیں جی ان کی تخلیق کا ذکر ہے ان کی تخلیق کا ذکر قرآن میں دی اچھا ان کے بیٹوں سے متعلق واقعہ مشہور ہے دسواں سوال ہوگی ہاں ان کے بیٹوں دی سے متعلق بھی واقعہ مشہور ہے ہاں کر نا ان کے ایک بیٹے نا کا نا نا نام مار مار حابل ہے یہ گیارہواں سوال ہوگیا آپ کا گیارہواں سوال ہوگا آپ کا کر لیں ہے آدم علیہ السلام ماشاء سوال کیا آپ نے یعنی دس سوال میں پوچھے ایک تو ہم آپ کو ڈراپ ہی کر دیا بہت بہت کوشش کری کہ جو ہے نا وہ کچھ انقلاب آ جائے کیسے پوچھے ترقی کرام کا ذکر پھر رسول چینل کے ناظم کو امبیاء کرام کا ذکر آیا تو میں نے رسول کے ہو ہوئے جن پر کتاب نازل ہوئی رسالت تو جب آپ نے ان کا بھی منع کیا تو پھر ایک وہ بھی الگ ہو گئے پھر ایک دوسری سمتا ہے اب قرآن کریم میں ان کا ذکر بارہ جیسے انہوں نے فرمایا تو حضرت مسا علیہ السلام کا ذکر بھی کئی بار ہے حضرت, حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بھی کئی بار ہے حضرت نور علیہ السلام کا ذکر بھی کئی دفعہ آیا دکئی انبیاء کرام کا ذکر کئی دفعہ آیا لیکن اب دیکھنا ہے کہ ان میں رسول کون تھے وہ ان کا ذکر یہاں نہیں تھا تو پھر یہ کہ میں کیٹیگری کے ساتھ چلتا گیا کیونکہ سورہ بقرہ میں زیادہ ذکر آپ کا آدم علیہ السلام کو موسا علیہ السلام کا ملے گا تو آپ نے کہا سورہ بقرہ میں تو پھر دو کا ذکر رہ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں سے نکل گیا جو پہلے سوالات میں نے کیے تھے تو اب آدم علیہ السلام کا ذکر زیادہ رہ گیا کتنی دیر میں سوچ رہے تھے کتنے افراد سوچ رہے تھے گھڑی چل رہی سوچ رہے تھے اور زیادہ زیادہ سوچنے تو نے سوال ہی کاٹ دیا چلو ٹھیک ہے لیکن پہنچ گیا نہیں پہنچ تو گئے ماشاء اللہ میں خود اپنا کروں لبیک سلسلہ ریپیٹ آتا ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں مدنی کسوٹی والا جو سیگمنٹ ہے نا یہ میں دیکھوں اور میری نیت یہ ہوتی ہے پہنچتے کیسے ہیں حالانکہ میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں اس وقت بھی میری زیادہ توجہ یہی ہوتی کہ آپ اگلا سوال کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اتنی قسطوں میں جو ہے نا وہ پکڑ نہیں پائے اب چلے آخری قسط پہنچ رہے کچھ مزید کال شامل کریں کیونکہ ہم نے ہیں وعلیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام حمد میں جو ہے آپ ہمیں ہمیں اچھا لگتے ہیں یہ اس کا فلمائیے مدنی منو کی تربیت کے لیے فلی دیو کے پاس کیسا اتنے بس کے چاہیے جاری رہے ماشاء اللہ چلے مدم منہ کی آمد ہو گئی انہی کے شہزادے مجھے یاد پڑتا ہے اب اس کے لیے بیٹا گھر میں کتاب ہونی چاہیے تربیت اولاد مقتط المدینہ کتاب ہے تربیت اولاد اس کے مطابق انشاءاللہ والدین اگر اولاد کی تربیت کی تو بہت فوائد سے لوں گے مدین من کے لیے پاپا نے رسائل تحریر فرمائے نا بڑے پیارے پیارے پھرون کا خواب بیٹا ہو تو ایسا جی یہ مدین منو کے لئے یہ لیے یہ بھی ہے ماشاءاللہ قول لے لیں ٹھیک اگلی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ لبیک لب سلسلے میں موضوع لٹریچر پر بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے حضور اس حوالے سے ایک مطالعے کے حوالے سے بہت اہم بات ہے مطالعہ کا ذہن بھی بنایا کتوں بھی خریدی لیکن وہ کیا انداز اپنانا چاہیے جس سے ہمیں مطالعہ کرنے میں آسانی بھی ہو اور زیادہ سے زیادہ فائدہ بھی ہو مطالعہ کا انداز و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ورحمت اللہ وبرکاتہ و مطالعہ یہ سوچ کر کہیں کہ دوبارہ وہ کتاب پڑھنے کا موقع زندگی بھر نہیں ملے گا نمبر ون میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں پڑھتا ہوں اب انسان کا ذہن ہے پڑھتے پڑھتے کہیں اور چلا جاتا ہے پھر تین چار لائنیں جو نکل گئی نا دیگر توجہ پھر دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں وہ بات کیا تھی جو پیچھے چلی گئی وہ ذہن اتنا زیادہ بعدوں کا لیتا تو کتاب بعدوں کی بہت فاسٹ سیٹنگ ہوتی ہے مگر بعدوں کو یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا پڑھا تھا سوچ کر پڑھیں غور سے پڑھیں قلم ہو سکے تو ہاتھ میں رکھے اور کتاب کے شروع میں ہمارے مقت تو ایک یاد داشت کے یادداشت کے پر دیے ہوئے ہیں اور جو بات آپ کو زیادہ لگے گا آپ کو ان دوبارہ کام آ سکتی ہے اس کو پیچھے لکھ لیں مقابلہ نہیں کریں صحیح. کہ میں نے اتنی جلدی کتاب ختم کر لینی ہے یہ کر لینی کتاب مقابلے کے لیے نہیں پڑی جاتی کتاب آپ کا آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوا پھر اگر وہ باتیں آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں عموماً ہمارے تو بھول گئے تو اس پڑھی ہوئی چیزوں کو آپ لوگوں تک پہنچانا شروع کریں صحیح. جب آپ پڑھ لیں تو آپ پہنچائیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں نے رات مطالعہ کیا تھا میں نے صبح مطالعہ کیا تھا میں پڑھ رہا تھا اپنی خود ستائشی سے نکل کر بھی بات کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہے تو پھر اس طرف آپ کو پوچھے کس کتاب میں تو آپ کتاب کا نام بتا دیں تو یہ بعدوں کا ایسا بھی ہوتا ہے میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے پڑھ رہا ہوں تو بہت خوبصورت بات نظر آئی اب یہ پہنچا نہیں ہے تو پھر اس کو ہائی لائٹ کر کے موبائل لے کر پکچر لے لیتا ہوں پکچر لے کر پھر اس کے ایڈیٹ میں جا کر وہ کراپنگ کر لیتا ہوں اور ایک پورا ایک ٹاپک آ جاتا ہے سامنے روایت متعدد اسلام بھائی کو میں سینڈ کر دیتا ہوں لیکن اس میں کیا سینڈ کرتا ہوں پھر نیچے لکھتا ہوں فلاں کتاب فلاں سفا تاکہ ان کو یہ بھی پتا چلے گا یہ کس کتاب سے بھیجا گیا ہے تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پڑھی ہوئی چیز ایک تو دو, دو تین دفعہ اور ریپیٹ ہو رہی ہے جب آپ اس کو دوبارہ بھیج رہے ہیں تو پھر جب پڑھ اس کو جب آپ نے کیپچر کر لیا اس کے بعد دوبارہ آپ اس کو پڑھ رہے ہیں پھر ایک ریپیٹ ہو رہی ہے تو بعض وقت ایک امیج خود آپ کے مائنڈ کے اندر ٹریسٹ ہو جاتا ہے جو آپ کو آگے کام آ رہی ہوتی چیز اور ثواب آپ کو شروع ہو جاتا ہے سبحان ایک سبحان نیت اگر اچھی ہو تو ثواب آپ کو شروع ہو گیا کس ٹائم تک پہ پہنچا دیا پتہ نہیں کون اسے فائدہ اٹھائے اور آپ کے نامامال کے اندر نیکیاں لکھی جاتی رہیں تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں عموما کہ لکھ کر فوراً اس کو اس کو یاد کرنا غور سے پڑھیں بس غور سے پڑھیں پھر یہ جو ہے نا یہ چیز اس کو میں نے ابھی یہاں بھی الٹا رکھا ہوا ہے یہ سائلنٹ ہے اور اس کو الٹا کر دیا اب یہ اس میں آ رہا ہے یا کچھ نہیں آ رہا بج رہا ہے نہیں بج رہا میرے کو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ پھر توجہ بتایا گا یعنی اس کے ساتھ اس کو سامنے رکھ کر بیٹھنا یوں رکھ کر بیٹھنا یہ بالکل اس کی اسکرین کے ساتھ لے کر بیٹھنا یہ ایسا ہے اسے جتنے بھی کانٹیکٹ ہیں میرے میں ان سب کے ساتھ بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا ہوں اب جس کی جو مرضی ہے مجھ سے آواز زیادہ بات کہہ رہے تو میں کتاب پڑھوں گا کیسے کتاب پڑھنے کے لیے یکسوئی ضروری ہے یکسوئی کے لیے جہاں آپ نے ظاہری طور پر لوگوں کو اپنے سے کنیک کیا ہوا ہے تو اس کے ذریعے بھی خود کو کنیک کر دیئے پھر پڑھیے پھر دیکھیے کہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب بازو کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موبائل رکھائی ہوئی ہے کہ کوئی ضروری کام ہو ضروری میسج ہو تو لوگ کر دیں جان پہچان والے شناسا پتہ چلا ہم نے موبائل سائلنٹ کر کے اور جو ہے نا اس کو پلٹ کے رکھ دیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا سوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ پڑھانے رکھتے ہیں سائلنٹ کر کے رکھتے ہیں گھنٹی بجا کے رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم عموماً سائلنٹ کر کے رکھتے ہیں اب کسی کو ایمرجنسی ہوگی کیا ہوگا تو کیا کرے گا دین میں تو نہیں پتا چلتا سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے آپ ڈسکنیکٹ ہو کر سوئے رہتے ہیں کوئی پتا نہیں ہوتا دنیا میں کیا ہوگا چلے وہ تو سونا ہی ہے نا پھر وہ تو سونا ہی ہے تو بھائی جان تو وہ بھی تو فائدے کے لیے نا دل بھی تو فائدے کے لیے مشکل مشکل کام ہے مشکل یہ ضروری ہے آپ کا اگر واقعی آپ کو اچھا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یکسوئی اب ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ آپ کتاب پڑھتے ہیں اسے جو ہے نا وہ نکالتے ہیں تصویر لیتے ہیں پکچر لیتے ہیں تو میں چیک نہیں کرتا کہ اس میں کس کی کال آئی ہے کسی کی کال نہیں آئی ہے تو موبائل فون تو اٹھا لیا نا دیکھا کام سے یہ اٹھایا نا ایک مقصد کیسے مقصد پورا نہیں نے پارٹی بدلی نہیں اصل میں میں بھی ایسے کرنے کی کوشش کرتا ہوں ठीक है आप करेंगे तो इनशाला आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि इसका फायदा कितना नुकसान लाला करता हूँ क्योंकि आपने पहले भी बयान किया था अब आप भी पार्टी बदल ले झूठ तो नहीं बोलोगे ना सती बोलना कॉल चलाइए ابو اما کلپٹن بابول مدینہ سے اچھ کر رہا ہوں. آج لبیت حاضر کا موضوع لیکٹرچر ناقص مشورہ ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کہ جیسے لیکچرچر پہ ماشاء اللہ مدنی پھول سنیں گے اور دیں گے بھی انشاءاللہ شاء لوگ مگر ایک اگر یہ ہو جائے کہ جیسے عموماً شادیوں میں کسی پروگرام میں جاتے ہیں کہیں لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں تو ان گفٹ میں اگر ہم مکتبت المدینہ کی کتابیں وغیرہ دے دیں کیونکہ آج کل بعض لوگ شادی وغیرہ میں لفافے وغیرہ نہیں لیتے ہیں. ہاں اگر کوئی فائنینشیلی کمزور ہے تو اس سے بے شک لفافہ وغیرہ دے دیں تاکہ اس کی معاونت ہو جائے اس کی خیر خواہ ہو جائے مگر کتابیں وغیرہ ہم اگر اچھے انداز میں پیک وغیرہ کر کے دے دیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی سوابش جاری ہوگا اور اسی طرح اگر ہمارے یہاں پروگرام ہو رہا ہے جہاں ہم روپے کا کھانا وغیرہ رکھتے ہیں اگر وہیں ہی پر مکتب المدینہ کا بتہ بھی لگا دیا جائے تو انشاءاللہ شاء ہمارے آنے والے جو گیسٹ ہوں گے ہمارے آنے والے جو مہمان ہوں گے ان تک ہمارا لیکچرچر پہنچ جائے گا اس سے ان کی عقیدے کی بھی صلاح ہوگی عمال کی بھی اصلاح ہوگی ان شاء اور ہمیں بھی اس کی دنیا آساد میں خوب برکتیں حاصل ہوں جد اللہ خیر اچھے مشورے دیے آپ نے اصل میں یہ مدنی کام ہے دعود اسلامی کا جو دب گیا وہ یہ تھا کہ دعوتوں میں اسپیشلی شادی نکاح ولیمے میں وغیرہ میں ہمارے اسلامی بھائی مقتط المدینہ کا بستہ بس ان کی دعوتوں میں انہی کے کہنے پر لگاتے تھے اور وہ جیسے کہتے تھے کہ پندرہ ہزار بیس ہزار آٹھ ہزار پچیس ہزار کے رسالے وغیرہ لے آئیے گا وہ اس کی قیمت ادا کر دیتے تھے اور وہاں پر وہ جیسے کہ ایک سٹال لگا لیا جاتا بستہ لگا لیا جاتا تھا مہمانوں کو فری رسالے اور وی ویسیڈیز وغیرہ تقسیم کی جاتی تھی لیکن اس کو کنٹینیو نہیں کیا گیا آپ کی کال سے یہ فائدہ ہو، میں اٹھاتا ہوں کہ اس کو کنٹینیو کریں اسلامی بھائی اپنے ہونے والے شادی کے موقع پر جہاں آپ لاکھوں روپے خرچ کر ہی رہے ہیں کھلانے پلانے پر دعوت وغیرہ پر تو یہ بھی کر لیں پان بھی تو کھلائی ہی رہے ہیں لوگوں کو کوئی پان کا اسٹور لگا رہا ہے کوئی لسی کا اسٹور لگا رہے سارے اسٹور لگ ہی رہے دعوتوں میں آج خرچ تو یہ ایک اچھا ایک نکی کی دعوت ہوگی اور مہمانوں کو جاتے ہوئے پھر اسی میں اسلامی بہنوں کا بستہ الگ لگتا ہے ہماری اسلامی بہنیں وہ ہوتی ہیں وہ جا کر وہاں لگاتی تھیں تو مہمانوں میں لٹے تقسیم کیا جاتا تھا رہی بات دعوتوں میں تحفہ دینے کی بالکل دعوتوں میں تحفہ دینا چاہیے بلکہ امبیلی بھی کو بھی پسند کرتے ہیں کہ شادی کارڈ اتنے مہنگے ہوگئے بناتے ہیں اچھا رسالے میں ہی شادی کا دعوت نامہ آپ کا ہو جائے اور ایک رسالہ بھی چلا جائے گا اور آپ کا دعوت نامہ بھی اس میں انشاءاللہ امید پہنچ جائے گا اور اچھی طرح کتابیں اگر گفٹ ٹیک بنا کر دی جائیں وہ بھی دینی چاہیے جہاں لفافہ دینے کا عرف ہے تو وہ جائز ہے تو اس کو بھی اگر جاری رکھنا چاہیں تو اس میں تو میں کو زیادہ کلام نہیں کر سکتا لیکن کتاب ضرور تحفے میں دینی چاہیے ماشاءاللہ ایک سے کتابیں ہیں اللہ تعالی کی رحمت سے وہ خوبصورت کتاب ہیں مقت المدینہ کی یہ دے ٹیکس والے کہ نگران کس طرح بنتے ہیں نگران کس طرح بنتے ہیں ذمہ دار بناتے ہیں خود سے تو کوئی نگران بنتا نہیں ہے تو کیا لائن ہوتی ہے وہ بتا نا کیسے بنتے ہیں کس طریقے سے آئے کہاں پر کام کرتے ہیں وقت دیتے ہیں اور اطاعت بہت ضروری ہے ایسا میں تین چار چیزیں ہوتی ہیں جو نگران کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں نگران بننے کے لیے مطلب جیسے کہ آپ کو کسی کو نگران بنانا ہے ٹھیک ہے ایک علاقہ ہے یا جو بھی ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس کو چلانے کے لیے نگران تو چاہیے نا ذمہ دار تو بنانا پڑے گا تو آپ کس کو نگران بنائیں گے ٹھیک نمبر ایک وقت ہے اس کے پاس ٹھیک نمبر دو اس کام کے کرنے کی اہلیت ہے ٹھیک ہے نمبر تین اس میں اطاعت ہے کم از کم یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے تو نگران بنے گا اس کی اطاعت کی جائے گی اس میں اطاعت کیا یہ اپنے بڑوں کی بات مانے گا نہیں الجھے گا لڑے گا اپنی چلائے گا تو نظام برباد ہو جائے گا اس کا کام یہ ہے کہ اگر اس کا نگران اسے جو بھی بات کہتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے اس کی بات مانی جائے نگران کا کام تنظیم کے اصولوں کے مطابق تنظیم چلانا ہے نہ کہ اپنے اصول وضع کرنا یہ باڈی شورا کی ہے شورا دعوت اسلامی کی واحد باڈی ہے یعنی وہ واحد مجلس ہے ایک ہی مجلس ہے، پوری دعوت اسلامی میں جو امیر سنت نے بنائی ہے جو اصول بناتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہ اصول بنانے کی اجازت ہے نہ اس اصول کو ختم کرنے کی اجازت ہے اصول بناتی بھی شورا ہے اور اگر وہ اصول نہیں چلانا یا اس اصول کے چلانے کا موقع نہیں ہے وقت نہیں ہے یا فنا جگہ وہ اصول نہیں چل سکتا تو اس کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی مرکزی مجلس شورا کی ہے شورہ کن اصولوں کے تحت اصول بناتی ہے چورا جب جس کے ذریعے ایک تو قرآن و حدیث سے وہ بات ٹکراتی نہ ہو ٹھیک یہ चीक تو ایک مسلمہ بات ہے चीक نا चीक کہ اسلام و دین سے وہ متصادم نہ ہو ٹھیک اب اس عمل کا یا اس طریقے کا اصول کا بنانے کا فائدہ اسلام و دین کو پہنچتا ہو ٹھیک ہے اور دعوت اسلامی کے جو بیسک اصول ہیں یا بیسک انداز ہیں ٹھیک ہے اس کو وہ ٹھیس نہ پہنچاتا ہوں ٹھیک ان چیزوں پہ دیکھا جاتا پھر اس پر بحث ہوتی ہے کہ لوگ کال کیا جاتا ہے پھر وہ آخری حکم تو آپ کو ہی ہوتا ہوا دیکھیے یہ دعوت اسلامی کا نظام ایسا ہے ہی نہیں کوئی بھی نگران نے شورہ ہوگا ماشاءاللہ اللہ لگا کوئی بھی نگرانی شورا ہوتا جیسے کہ نگران شورا ہے تو کوئی بھی نگرانی شورا ہوگا اس کا بھی پوری مرکز میں دشورہ میں ایک ہی ووٹ ہے پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران حاجی شاہد ہیں ان کا ایک ووٹ ہے یعنی پوری مرکزی دشورہ میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کا دو ووٹ ہو کہ اس کا بولنا دو کا برابر ہو ٹھیک تو ویٹو تو دور کی بات ہے جب ایک کا کول دو کے برابر نہیں ہے تو ویٹو تو پھر سب بھاری پڑ گیا نا تو ویٹو کسی کے پاس ہے کہ نہیں ہے پوری راوت اسلام میں ویٹو ایک ہی کے پاس ہے میرے مرشد کے پاس اور مرشد کا تنظیم کا انداز یہ ہے کہ جو شورا بولے وہ فائنل ہے اچھا ایسا بھی بات بتائیے جیسے کہ ایک کتاب ہے امیر سنت نے تحریر کرنے کے لیے آپ کو دی اور آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ خفیہ کلمات کے بارے میں سوال جاب یہ کتاب اس طریقے سے جو ہے تیار ہوئی اب وہ مکتبت المدینہ نے چھاپ دی وہ کمپلیٹ ہو گئی اب آپ لے کے جا رہے ہیں امیر السنت کی بارگاہ میں اب یہ کہ وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے آج جو ہے وہ منظر عام پر آ رہی ہے تو اب آپ کا انداز کیا اور جب آپ باپا کی بارگاہ میں لے کے پہنچے تو باپا نے کس طریقے سے اس پر کیا مول بنتا دیکھیں باپا اتنی محنت کے بعد آج یہ کتاب جو ہے منظر عام پر ہوتا نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ کتاب امیر سنت ہی عموماً ہمیں عطا فرما دیں اور مقت المدینہ کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں یہ ماشاءاللہ ان کی اس میں حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے ہمت افزائی بھی ہوتی ہے ان کی دیل جو بھی ہوتی ہے یہ جب کتاب پرنٹ ہو جاتی ہے تو وہ کتاب لے کر امیر سنت تک پہنچتے ہیں پہنچا دے بابا یہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے تو ان کی زیادہ بابا کی بھی تو ایک خوشی خوشی کیوں نہیں ہوگی کہ ایک دن رات کی وہ ایک صورت میں نظر آ رہی ہیں صحیح ٹھیک ہے ویسے یہ اہتمام دیکھنے میں آیا نہیں ایسا لگتا ہے اس چیز کا اہتمام ہے کہ مقتدۃ المدینہ کے حوالے سے جو بھی چیز پرنٹ ہو کر آتی ہے یا جو بھی چیز پیش کی جاتی ہے وہ امیر اہل سنت تک سب سے پہلے پوچھتی ہے ایسا لگتا ہے اس میں کیا مطلب کیا مکان ہے برکت ہے اور دعائیں ہیں اور ایک آنر بھی ہوتا ہے نا ایک شخص کا آنر ہوتا ہے سبحان کیا فائدہ ہے ایک میں ہم نے قصہ سنا تھا کہ ایک کوئی رسالہ تھا کوئی کتاب تھی آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ میں میر و کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں تو باپا نے بہت تعریف کی تھی وہ کیا قصہ تھا اگر وہ پتا چلے گا وہ اصل میں پوچھا تو میں نے چلو پاپا کو دوں گا تو باپا کو میں نے دسایا پاپا آپ کا رسالہ ماشاءاللہ بہت اچھا چھپ کر آ گئے باپا بہت خوشی سے اس کو دیکھ رہے تھے اچھا جزاک اللہ بہت شکریہ ادا کر رہے تھے آپ کو ایسا لگا کہ آپ نہیں ہاں میں نے دیر کے بعد دیکھا تو وہی سلک ٹیبل پہ موجود تھا تو باپا نے پہلے سے مجھے یہ شو نہیں کیا ہے نا کہ ہوتا ہے نا کہ یار اتنی بیچارہ آیا ہے اور میں بولوں گا بابا ارے سر ہاں مجھے رچی ہے میں پایا گیا تو میں تھوڑا سا یہ نہیں بولنا چاہیے پھر یہ مزہ اسی میں ہے نا اگر جھوٹ کا استعمال نہیں رہتا تو پھر آدمی چپ ہو جائے جو ہے نہیں جیسے بازو کا تو رسالہ تقسیم کر رہا ہے نہیں نہیں میرے پاس ہے تو لے لو لے لینا چاہیے ٹھیک اچھا نیکسٹ سیگمنٹ بھی ہے ایک سیگمنٹ تو آج ہمارا رہ جائے گا لیکن اگلا سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور وہ بیٹ وہ شاعری رہ جائے گی نا جی وہ آسر نام ہاں نہیں نہیں یہ نہیں کرتے نہیں نہیں کرتے آپ نہیں ہم دونوں کرتے ہیں نہیں ہو پائے گا الفٹ یہ سیگمنٹ نہیں ہو پائے گا یہ نہیں کہہ رہے گا آج وہ ہمارا مین آدمی یہ نا سب نہیں ہے میں شاعری کی طرف آپ آ نہیں سکوں گا اسی طرح آئیں گے مہروج بھائی ٹھیک ہے ابھی باپو یہ الفا بیٹ کا سیگمنٹ ہے آپ بات سمجھو اس لوگ آپ کہہ رہے نا ٹائم گیند ٹائم گین ہو رہا ہے ابھی پہلے الفابٹ کی طرف چلو بابو ایک شیئر الفامیٹ الفابیٹ میں ایسا بہتا ہوں لبے بیٹھتا ہوں ایک بس یہ ہمارے طرف جی دکھائیں بھائی اللہ ٹوٹل چھ حروف ہیں انگلش رومن میں لکھا جائے گا یہ لفظ اور یہ کون زبان کا یہ ہم نہیں بتائیں گے چار غلطیوں کی گنجائش ہے آپ کے پاس ایک ٹھیک ہے جی سبحان اللہ! ایک تیر سے دو شکار اے کیوں بولا اے کیوں بولا اے کیوں ایم ایم چلیں ایم سے آگے بڑھے ایم تو نہیں ہے یہ نہیں پوچھے گا بولا غلط ہو کیوں نہیں تو یہ تو پھر ڈبل آ ہے نا سیکھ رہے ہیں نا سیکھنے کا بھی تو عمل جاری ہے سارا تری مدنی چینل کے ناظرین تھوڑی سیکھ رہے ہیں ہم بھی سیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے اچھا پی سی آر والے بڑا تابون کرتے ہیں پچیس سیکنڈ دیتے ہیں ایک ہر کے لیے اچھا وقت جا رہا ہے جا بی, جا رہا بی بی بی ہیں بی بھی نہیں ہے B بھی نہیں ہے بی بھی نہیں ہے ویسے جب لفظ شو ہوگا نا تو آپ مسکرا پائیں گے چلو جی اس میں یار اپنے فیل ہو جاتے ہیں نہیں آتا ارے آپ کو موبائل ہے نا ابھی یہ تو اس کا حصہ ہے نا موبائل بھی تو جا رہا ہے نا نہیں کوئی بات نہیں چلا چلو کوئی بات نہیں رعایت دیتا ہمیں بھی آج ہلکا ہی ہاتھ رکھا ہے نا تابون الحمدللہ شفقت آج زیادہ حاصل رہی ہے ہلکا ہاتھ کیا ہوتا ہے جی مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ کیا بنا آپ بھی سوچئے مدنی چینل کے ناظرین یہ اب تک ہیں کیا بنا ہے واہ راہ تو آپ بھی بوجھے آپ بھی اپنے طور پر سوچئے کیا کیا حرف آ سکتے ہیں ادھر اور یہ لفظ کیا ہو سکتا ہے آ گیا تو آسان کچھ ذہن میں آ گیا پہلا جو آخری ورڈ کچھ تو بولے آئیشہ ہاں بھئی این ہے اس میں جی دیکھتے ہیں جی بھائی اب آ رہے ہیں آئس ہے ہاں تو آئیے जहन में नाम नहीं आया नहीं आया चल चलो ई है बी है कोई भी एक और आगे बढ़े क्यू जी भाई क्यू जी, जी क्यू क्यू क्यू خان اللہ میرے ڈبل اے آیا نا میں نے کہا کہ ہوئی ہے پہنچ جائیں گے آپ تو بہت جلدی نہیں پکا پھر کیسے پوچھیں آپ تو مشکل ہوتا ہے نہیں کبھی کبھی اللہ خیر کرے میں سب سے پہنچ جاتے ہوں کچھ مزید کال بھی شامل کریں گے آپ کا جو آپ سیگمنٹ کا فرما رہے ہیں اشار والا کرنا چاہیں تو کر لیں ہمارے موجود لے لیں. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام السلام. ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں سلسلہ لبیک بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے اور آج کا موضوع تو مدینہ مدینہ ہے میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مجھے مختلف شعراء کی اشعاری کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون کون سے شعراء کی کتابیں پڑھنی جو ہے وہ مفید ہیں یا اس کے بارے میں آپ کیا مدنی مشورہ عطا فرماتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ نواز شریف یا ہمد وغیرہ جو اسلامی تعلیمات پر مبنی جو اشعار ہوتے ہیں اس کا ایک پڑھنے کا ہی میں مشورہ دوں گا وہ بھی وہ کہ جو شرعین درست ہوں اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کے بخش اور ان کے بھائی جان حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی کتاب ذوقینات اور قبالہ بخشش یہ دیکھ لیں وسائل بخش امبیر سنت کی ہے دیوان سالک مفتی احمار خان خانینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کی, کی آ, کتاب ہے پاک تو جی پاک, پاک, پاک تو اس طرح کی مختلف نواز کی کتابیں وہ اللہ کی رحمت سے آپ کو فائدہ ہوگا کون لے لیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ <تصفيق> مزا اتاری ہے میرا میرا بھی سے کر رہا ہوں پیارے عمران بھائی آپ کا سلسلہ البیک میں حاضر ہوں بہت ہی پیارا ہے اور آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے لٹریچر اور میں تمام منی چینل کے حاضرین اور ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے منی منوں کو اور منی منوں کونے کے پڑھ کے سنائے ان رسالوں کے نام یہ ہیں اور فرون کا کھواں نور والا چہرہ اور بیٹا ہو تو ایسا دودھ پیتا منی منا یہ سارے رسائل اپنے منی منوں کو دکھایا کرے اور خود پڑھ کے اپنے منی منوں کو سنایا کرے اور فضان سنت کا دس دیا کریں اور باپا جانی کے جتنے بھی ہیں وہ اپنے گھر میں جا کے رکھے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ ماشاء اللہ بہت پیاری باتیں اور مدری پھول آپ نے دی اللہ آپ کو خیر عطا کرے ماشاء بڑے پیارے پیارے مدری پھول سب خان اللہ جی بول چلائیے عبد السلام فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں پیشے کے اعتبار سے میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں میری نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضور علم دین کی تعریف فرما دیجئے اور میری ایک تجویز ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل میں امہات القطب جو ہیں جیسے کشف المحجوب ہے جیسے کیمیا سعادت ہے اس کے اوپر جو ہے سلسلہ ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کتب ہیں اس پر باقاعدہ سلسلہ اپنی جگہ پر ہونا بھی چاہیے لیکن ہم اس کا ایک تعارف ہی پیش کر سکتے ہیں ہمارے سلسلوں میں اور رہی بات ان کتابوں پر سلسلہ کرنے کی تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کتاب پر سلسلہ کریں مثال کیمیائی سعادت پر اگر ہم سلسلہ کرنا چاہتے ہیں تو مجھ سمیت میرے جو بھی اسلائی بھائی ہوں گے ان سب کا کیمیائی سعادت کا اس وقت کا کرن مطالعہ ہونا بھی بہت ضروری ہے تاکہ پھر اس کتاب کے تمام کچھ نہ کچھ چیزوں پر گفتگو کی جا سکے مگر بات آپ کی اچھی ہے کہ یہ مطالعہ یہ جو عمدہ ترین کتابیں ہیں اس کی اچھی انداز سے آگہی ناظرین تک ہو تاکہ ناظرین اس کتاب کو لے کر اس کو پڑھیں البتہ کشول محجب کے بارے میں میں یہ ضرور کروں گا کہ یہ اس طرح کی اور کتابیں جیسے کشف مہجوب لے لیں اور رسائل کشیریا لے لیں ان کی بنیادیں وہ ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو تصوف کا نام لینے والوں نے تصوف کو بدنام کیا اور ایک جالی صوفی بن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے تو ان کتابوں کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اصل تصوف کیا ہے اور اصل صوفی کس بزرگ کو کہتے ہیں تو یہ بڑی حقیقت پر مبنی کتابیں ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرتی ہیں تو ماشاءاللہ اچھی توجہ دلائے تین ہمارے سلسلے میرے علم میں ہیں کہ جو مدنی چینل پہ آن, آن ایئر ہوئے ہیں کتابوں کے حوالے سے ایک من ہاج العابدین پہ ہوا اسبا کے تصوف میں دوسرا شفا شریف پہ ہو رہا ہے اور تیسرا اربعین امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اس پہ بھی ہمارے دو کتاب ہیں تینوں پہ سلسلے آربعین ہمارے آربعین امام نوی اربعین نبوی یہ تو اپنی مثال شاید ہی کوئی طالب علم ہوگا جو عربین نبوی سے اس نے لفادہ جی نہ کیا ہو اور, اور... اور پھر, پا... پھر در دینے والا اگر اس کتاب کا بیان کرنے والا کوئی ہمارا کوئی شک الحدیث یا محدیث یا احسان صاحب نے بیان کیا حدیثوں کو استادوں नहीं। تو नहीं। پھر تو بھانتی کچھ اور ہوتی ہے نا میرا کئی دفعہ ایسا ذہن بنتا تھا کہ آقائد دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر ایک پورا سلسلہ کروں بیان کروں میں رک جاتا ہوں میں نے مفتی قاسم صاحب مداض العلی سرز کیا ہوا ہے آپ کریں کہ ایک ایسی خوبصورت سیرت مبارک کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ تو اس پر بات جو بات کرے گا جو بتائے گا تو اس کے پیش نظر قرآن کریم کی آیات تفسیر پھر شروحات حدیث پھر بڑے بڑے اشاق فقحا علماء محدسین آئمۂ کرام اولیاء کرام کے ارشادات سبحان اللہ ان سب کا ایک مجموعہ اس کے ذہن میں ہو پھر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرے تو پھر بھی مطلب جو بھی وہ اپنا حصہ ملانے با میں کامیاب ہو سکے کہ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے تیرے او صاف کا ایک باب ابھی پورا نہ ہوا پھر اسی میں مطلب کثید بردا شریف کا اشعار لے لے کہیں ملا جامع رحمۃ اللہ تعالی لے کا اشعار لے لے کہ اس ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کچھ اشار کی تشریحات لے لے کہیں شفا شریف کے حوالے آ رہے ہوں تو کہیں آم وہ ہے بڑی خوبصورت کتاب ہے خسائے سے کبرا جی اس کے مطلب حوالے چل رہے ہوں پھر عربی کتب کی عربی متن کے ساتھ اگر چل رہا ہو اور بیان کرنے والا کو مفتی مفسر اور محدث ہو سبحانت سبحانت سبحانت جس کی سیرت بیان ہو رہی ہے تو پھر بیان کرنے والے کے لیے علمی ہو کیونکہ جب در لکھیں کہ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح کدو ایسی شاخ تو سرکار کی نات دکھنے کے لیے ایک تصور بیان کیا تو سرکار کی سیت بیان کرنے کے لیے میرے ذہن میں بھی ایک بیان کرنے والے کا ایک تصور ہے تو ایسا پھر وہ اس کے رسول میں غوطہ جانا ڈوبا ہوا ایسے ہونا تو پھر وہ عامر سنت دیں یہ بیان کے تو پھر تو باتیں کو چھوڑ ہو جاتی ہے تو یوں پھر رک جاتے ہیں اگلی کال کی طرف بولیے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمتہ اللہ وبرکاتہ نگران شعرا کی دربار میں میرے عرض یہ ہے کہ آپ کی یوم پیدائش کب ہے اور آپ کیا اپنی یوم پیدائش مناتے ہیں جواب جو فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں میرا جو پیدائش ہوئی میری وہ چار جماعد اللہ تیرہ سو نوے سی نے ہجری یہ ایسے میں نے معلوم کیے کہ وہ آٹھ جولائی انیس ستر وہ اگر ہمیں وہ آج کل جو ہجری سین نکالنے کا جو سافٹ ویئر آیا کنورٹر اس پہ میں نے ڈالا تو وہ چار جمع اللہ تیرہ سو نوے سی ہجری آیا تو میں بازتے خود اپنا وہ سالگرانی مناتا مناتے سبحان سونے ٹھیک ہے امیر بول دیجیے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں احمد حسن چشتی نگرانی شراب سے عرض یہ ہے کہ مجھے کنیت مانتظار السلام علیکم اللہ کُنیت میں ابو الوفا رکھ لیں ابو الوفا جی میرا نام محروز علی مدنی ہے اگلی کو دیجیے ابو الوفا ان کو ماشاءاللہ کنیت بھی ہے کہ شاید مدین چین کے ناظرین کچھ سمجھ نہیں پائے کُنیت نام ہے سرکار اللہ کنیت رکھا کرتے تھے کرم والے مرضوان کی ٹھیک ہے اور کنیت سے پکارا کرتے تھے ان کے دل جوئی ہوتی تھی کیا ہے ابو حامد آپ کی کنیت کس نے رکھی میں نے خود رکھی تھی اس وقت وہ کنیتیں دینے کا تھا امام غزالی کو پرتا کافی تھا ان کی کنیت ابو حامد میں نے پڑھی تھی تو اسی پہ میں نے اپنی کنیت خود ہی رکھی لی تھی ابو حامد اچھا آپ کی مدر کا نام بھی حامد ہے وہ اس کا کنیا سے تعلق نہیں تھا اچھا کیسے تعلق نہیں آپ کے بیٹے آپ کی کنیت ابو حامد اس نسبت سے نہیں ہے میں نے اپنی نسبت امام غزالی رحمت وطالیہ کی کنیت سے اپنی کنیت ابو حامد رکھیے آپ نے کب رکھی بہت پہلے رکھ لی تھی ہاں رکھ لی تھی میرا خیال ابوال بغداد کی بھائی اس وقت شاید پتہ نہیں شادی بھی ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی اچھا یہ بہت پہلے ہی آپ نے کنیت رکھ لی تھی ہوئی ہوگی تو توجہ اسی طرف تھی ٹھیک ہے جی اگلی کوشت دیجیے ویسے میرے ابو کا نام حامد ہے ماشاء اللہ ان پر کرور رحمت ناز اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد علا ستاری ہے میں عرب شریف سے بول رہا ہوں میرا عمران قادری سے یہ سوال ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی کتاب پسند ہے اور آپ سب سے زیادہ کون سی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یہ تو دعوی نہیں کر سکتا کہ کوئی ناگا نہیں ہوتا سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھنے کا شوق بھی ہے ذوق بھی ہے اور پڑھنے کا کہہ سکتے ہیں کہ پڑھ بھی لیتا ہوں وہ کتاب اللہ ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ کا کلام قرآن کریم اور حقیقتاً واقعی اللہ کی کرو رحمت ہے مجھے اس کے پڑھنے سے لطف بھی آتا ہے مزہ بھی آتا ہے سکون بھی ملتا ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوشش کرتا ہوں کہ ناغا نہ ہو پھر بھی ہو جاتا ہے امیر اہل سنت کی تین پسندیدہ کتاب کتب جو آپ کو لگتا ہے کہ بیان سے قرآن و حدیث تو اپنی جگہ کو آپ مستث نہ رکھیں اس جی جی کی تو صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن امیر سنت کے پاس جو اس کے ساتھ جو کتابیں ہوتی ہیں فتح و رضبیہ بار شیرہ یہ تینوں کتاب ٹھیک ہے یہ اور مفتی احمد یا خان نینی رحمۃ اللہ علیہ کی شر مشکلات میرا ترمنا جی مطالعے کا خاص وقت کون سا ہے جس میں سکون ہے سکون کا ہے زندگی ہے نہ نہیں ہوتا جس میں سکون ہے اس میں اسپیشلی صبح اٹھنے کے بعد فجر کے بعد مطالعہ کر لیں یا جب فارغ ہو جائیں رات کو تو مطالعہ کر لیں لیکن کوشش کریں کہ ذہنی تھکن نہ ہو اٹھنے کے بعد مطالعہ یہ تو بولی بات ہے کہ ایک گولی کھانی ہے سونے کے بعد ایک اٹھنے سے پہلے کہاں ایسا موقع آئے گا آ جاتا ہے جس کو پڑھنا انہوں نے اپنے مطالعے کے اوقات اسی طرح کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اور وہ تھکن میں مطالعہ عموما مز... زیادہ مضبوط نہیں ہوتا اگر آپ وہ یا سونے سے پہلے تھوڑا مطالعہ کر لیں تو وہ الحمدللہ ذہن میں کش بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی دیگر کام نہیں ہوتے تو وہ سو جاتا ہے ٹھیک ہے سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے پہنچا انشاءاللہ شاء اللہ جلد اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے سلو الحبیب صلی, صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ